پہ اترا ہے نے خود بنایا ہوگا اللہ نے فرمایا نا, نا ہم تو تمہارے پیغمبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ جسے تم مانتے ہو ہم تو اسی ابن مریم کی بات کر رہے ہیں ہم تو اس بھی مریم کی بات کر رہے ہیں جس کو تم بھی مقدس مانتے ہو ہم نے اس کو یہ عزت دی اور یہ عزمت دی تو اسی طرح اللہ نے جن خواتین کا ذکر قرآن میں کیا ہے اندازہ کیا اس کا کوئی مقام ہوگا اسی طرح بسن اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی ایک فنکشن کرتا ہے ایک تقریب ہے اس کے لیے اشتہار دیتا ہے تو اشتہار میں جن کا نام لکھیں گے وہ کوئی حیثیت والے لوگ ہوں گے تو نام لکھیں گے نا آپ ضامعین کا نام تو کوئی نہیں لکھتا اور پھر ان میں جن کو آپ لکھیں گے کہ یہ ہمارے خاص طور پہ ہمارا جو ہے نا جی مہمان خصوصی ہے اور یہ ہمارا جس کے زیر صدارت میں ہوگا اور ان کے زیر انصراب ہوگا ان کے زیر انتداب ہوگا اور یہ مہمان خصوصی ہوگا یہ سارے اہمیت والے ہوتے ہیں تمہارے اشتہار میں نام آنا اہمیت ہے تمہاری کتابوں میں ذکر آنا اہمیت ہے اگر تاریخ کی کتاب میں کسی کا حوالہ آ جائے تو وہ اہمیت ہے کسی اچھے اخبار میں کوئی آدمی آرٹیکل لکھ دے کالم لکھ دے تو اہمیت ہے تو اللہ نے تو عورت کو اتنی بڑی اہمیت دی کہ قرآن میں ذکر کر دی. اور اسی طرح دیکھیں کہ اسلام اس سے پہلے دور جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کے بعد عیسا السلام اور عیساء علیہ السلام کے بعد سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء اب البصرین علیہ السلاط القسیم کا دور ہے اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک وطار نے کیا شان دی ہے عورت یعنی ان الفاظ و الى ام اللہ تبارک وطار نے وہاں ام میں کا واقعہ ذکر کیا اصل وجہ کیا تھی مختصرن کے کہتے ہیں کہ پھر نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے اپنے لوگوں کو جب بلایا اور ان سے کہا کہ بھی مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے ان نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس بچے کے ہاتھوں پہ تیرے اقتدار کی ہلاکت ہوگی تیرا اقتدار خبر تو اب اس نے میٹنگ کی کہ کیا کریں انہوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تیرا جو خواب ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک ہے ایک بچہ پیدا فرمائیں گے اور اس بچے کی پیدائش سے سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ تمہیں ہوگا کہ تیرا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے تو نے کہا کہ کیا کریں تو بہرحال مشورہ یہ ہوا پھر آؤ نے ایک حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد ایسا کرو کہ جو بھی بچہ چونکہ میری اپنی قوم کا تو ہوگا نہیں بچہ ہوگا بنو اسرائیل کا انہوں نے بتایا بھی تھا کہ بنو اسرائیل کا ہوگا تو اس نے حکم دیا کہ آج کے بعد ایسا کر دو کہ جو بھی بچہ جو ہے پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دو تو اب جناب یہ ہوا کہ بچوں کو قتل کیا جانے لگا قتل... وہ اور... اور نظر رکھتے اچھا جتنی دایاں تھیں اس زمانے میں ان کو حکم دے دیا گیا جہاں جہاں پتا لگے کہ عورت حاملہ ہے نظر رکھو اگر لڑکی پیدا ہو چھوڑ دو اور اگر لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دو اب جاپ وہ چلا اللہ تبارک و رہا رحمت ہر بھائی کہ یہ چلتا رہا یہ چلتا رہا سلسلہ اور تقریباً سابقہ کتابوں میں آتا ہے کہ ستر ہزار بنو اسرائیل کا بچہ جو تھا نا وہ قتل کر دیا پروان ستر ہزار کیوں میرا اقتدار محفوظ ہے لیکن اللہ کی شان ہے اللہ کے فیصلے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہی روک سکتی نا اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے ہوتے ہیں ایک دفعہ پرانے دور کی بات ہے کہ ہمارے یعنی ملک میں یہ جی آپ کے منصوبہ بندی کے جو ہے نا جی اپنا عورتوں کے بچوں کا روکنا یہ کرنا اور اس کو منصوبہ بندی کا نام بھی ہے منصوبہ یہ بناتے ہیں پھر اس کو یعنی اس کی اہمیت ہے کہ بچے بس دو بچے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں خوشحال عجیب نعرے ہیں عجیب عجیب چیزیں ہیں باہر تو ایک مولوی صاحب تھے ہمارے حضرت حضاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو ایوب خان نے بلا کے پوچھا کہنے لگا کہ مولانا یہ جو منصوبہ بندی ہے اس سے بچے روکنا کیونکہ آبادی بےتحاشہ بڑھ رہی ہے اور جب آبادی بڑھ جائے گی صاف بات ہے کہ وسائل کم ہوں گے کھانے والے زیادہ ہوں گے تو قید ہوگا اس کے لیے حل نکالا گیا ہے کہ بچوں کو روکا جائے ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ شریعت میں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ تو خان صاحب آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا لیکن پھر آؤں ہزار بندے پہ گولی چلا کے نہیں روک سکا تو تم گولیاں کھلا کے کیا روکو نے کہا تم تو گولیاں کھلاتے ہو تو گولیاں چلائیں تو جس نے آنا تھا اس کو وہ نہ روک سکا تو تم بھی فکر نہ کرو جس نے آنا ہے وہ آئے گا تمہاری گولی اسے وہ بھی نہیں اچھا خدا دی شاہ نے ان کے ایک وزیر تھے سب سے پہلے منصوبہ بندی پہ انہوں نے عمل کیا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے رحمت سے دوسرے سال اس کے گھر میں دو بچے کٹے پہ اصل وجہ یہ ہے کہ بہرحال آپ تو آپ کو دکھانا تو ویسے نا جیسے سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہو اس میں وہ دوائیں ہوتی ہیں نا جی وہ ولادت کے تو مادہ تولیب میں جو رسوم ہے اس کو قریب نہیں آنے دیتی اچھا وہ گولی کھاتی رہی بی کھاتی رہی تو وہ روکتا رہا روکتا رہا تو بل کے بعد میں تو میں نے جو سنا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو عورتوں کو بچہ نہیں ہوتا یا جن کے وہ ایام جو ہیں وہ ترتیب میں نہیں ہوتے انہیں گولیوں سے ان کو سیٹ کیا جائے کہ وہی گولیاں کھلاؤ تاکہ وہ ترتیب میں بھی آ جائیں اور پھر یہ ہے کہ وہ جرسوما جو ہے این انتظار میں کھڑا ہوا جس دن گولی رکی ہو تو صاحب پہنچ گئے اپنے مقام پہ وہ تو دماغ ٹوٹ گئی نہیں وہ تو سرکل جو بڑا ہوتا ہے دبائی کا وہ ٹوٹا ہوا حضرت لے آئے اندر اللہ نے بچہ پیدا کر دیا تو وہ کیا ہو سکتا ہے کون دنیا کی طاقت روک سکتی تو بہرحال جناب یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہونا تھا ہو گیا اب جب ہو گیا تو اب دیکھیں ایک عورت ہے ماں ہے مامتا ہے آپ خود دادا کریں نا کہ جن ماں کے بچے سامنے تحتے کر دیے جائیں ذپے کر دی جائیں اور کیا گزرتی ہوگی تھوڑا غور کریں خدا کے لیے صرف اسلام پہ اعتراض نہ کریں دیکھیں کہ وہاں جو ہے ایک بیوی ہے اس کی و عظمت کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو جھولے میں بلوا دیا ہے اور یہاں ایک مامتا ہے ایک عمر رفتہ عورت ہے بچہ پیدا ہو گیا ہے اور وہی خوف ہے ابھی پھر ان کے لوگ آئیں گے ابھی میرے بچے کو میرے سامنے پکڑ کے سب کا اللہ فلماتے کہ ہم نے بھائی بھیجی وا واہ ان کا یعنی عورت کا مقام دے یعنی وہ لفظ استعمال ہوا ہے وہی تو نبی کے لیے ہوتی ہے اس لیے اولا کو کہنا پڑا کہ بھائی بھائی لوگو بھی معنی میں ہے بمانے الہام ہیں بمانے ہے بانے القا ہے مرض اللہ پاک بھائی جو پیغمبروں کے لیے بھیجیں گے کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ اور اس کے بائدہ نہیں ہے جب تمہیں خوف ہو کے وہ دالے آ جائیں گے پکڑ لیں گے ختم کر دیں گے بس اس کو کسی چیز میں بند کر کے دریا میں ڈال دو عجیب بات اور اللہ نے فرمایا ولا تافی ولا تہ تم اپنا بھی ڈر کرنا تمہاری بھی ہم حفاظت کریں اگر عورت کی عزمت و عزت و عظمت رہو تو اس کی حفاظت کا اللہ روٹائے یعنی قرآن نے جہاں جہاں حفاظت کی بات کی ہے یا تو قرآن کے لیے کہا ہے کہ ہم آپ ہم, ہم حفاظت کریں گے یا اپنے نبی کے لیے فرمائے کہ بلا ہو بن صموں محمد مدنی اللہ ترین حفاظت کرے گا فکر نہ کرے اور بیبی علیہ بی السلام کی اماں کو بھی وہی خوشخبری دی کہ اللہ تا کافی ہو اور غم بھی نہ کرو موسا علیہ السلام کا اچھا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم موسا علیہ السلام کو بچا لیں گے اللہ نے فرمایا موسا ہم تجھے ایسی راحت پہنچائیں گے اتنا واب دو ہوئی لے گی ہم اس بچے کو تیرے طرف پھر واپس لیں یہ بھی ہمارا وعدہ ہے اور صرف یہ نہیں کہ بچہ واپس لائیں گے فرمایا جائے رو ہو سلیم اور ہم اس کو نبی بنائیں گے رسول بنائیں گے اب جناب آپ اندازہ کریں کہ ایک عورت کو کتنی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غم نہ کرو اس کو سمندر میں ڈال دو اپنا ڈر بھی نہ کرو اس کا غم بھی نہ کرو ہم مامتا کو زیادہ نہیں تڑ پائیں گے ہم اس کے بچے کو واپس لائیں گے آج آپ بھی مامتا پہ رحم کرتے ہیں آج آپ بھی بچوں پہ بچیوں پہ, پہ رحم کرتے ہیں آپ کے قانون میں تو یہ ہے کہ جب اٹھارہ سال کے ہو جائیں جہاں مرضی آ جائیں جہاں مرضی آ جائیں واپس کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا آپ نے تو ایسا قانون بنایا کہ اگر لڑکی کہے کہ میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں ماروتی رہے ماپ روتا رہے کھڑی رہے کوٹ مجبور ہے کہ لڑکی کے کہنے کے مطابق اس کو بھیج دیں یہ آزادی ہے یعنی ایک طرف لڑکی کو آپ رادی کر رہے ہیں اور جس نے پیدا کیا ہے اس کو آپ کیا کر رہے ہیں جو تخلیق کے مراحل سے گزری ہے جس نے نو مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے خدا کے لیے آپ اندازہ کریں نا جو آپ ایک اینٹ لے لیں آپ جناب ایک, ایک کلو دو کلو کی اس کو پیٹ پہ باندھ رہا دو چار دن تو ڈاکٹری کے لیے آئے, آئے اسپتال میں اوپر کپڑے پہن لینا پتا کسی کو نہیں لگے گا اندازہ ہوگا آپ کو کہ عورت کس مشقت سے گزرتی ہے کس مقام سے گزرتی ہے کہ ایک بچے کو دو مہینے یعنی آپ یقین کریں کل کا اللہ میں جا کے کھڑے ہو جائیں جن کو اللہ نے بچے دیے ہیں چاند سے بچے ہوتے ہیں لیکن باپ دو چکر میں اٹھانے کے بعد پھر ماں کو لے دے, دے گا اگر تم اٹھاؤ میرا کام کرتا ہوں میں بالکل صفامر ہوا با دوڑے گا ایک چکر بڑی مشکل سے اٹھا دے گا یہ نہیں کہے گا کہ میں تھک گیا ہوں تھے جواب دے دیں نہیں نہیں یہ رو رہا ہے تو تم سنبھال رو رہا ہے تمہارے بغیر چھپ لیا یہ ماں ہے وہ کہے گی ٹھیک ہے کچھ ہو جائے میں اس کو اٹھا کے دوڑوں ماں ہے وہ کہے گی نہیں میں اس کو اٹھاؤں میرا بچہ طباف کر دے میرے بچے کا منہ لگ جائے حضرت کو کسی طرح وہ کسی طرح رکنے یمانی کو لگ جائے وہ کسی طرح ملتظم پہ دے جائے میرے بچے کو یہ جو مقام ہے اللہ نے مامتا کو دیا ہے یہ ہے کسی کے پاس تم نے تو اس سے ہر مقام چھین لیا ہے اور کہتے ہو آزادی دے رہے ہیں اب جناب دیکھیں کہ موسر علیہ سلاد کو اللہ کی شان ہے کہ بیوی بی صاحب نے بڑی تفصیل کا واقعہ ہے بیوی بی صاحب نے صندوق لی بند کیا اور صاف جو دریا تھا دریا میں ڈال دی دیا مصر کا واقعہ پھراؤ نے مصر تھا اور دریا یہی ججر ان دریاؤں کی بھی تو بڑی تاریخ ہے نا دریا ہے دجلہ تو جلاد پہ آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں اب جناب جب دریا میں ڈال دیا وہ صندوق چلتے چلتے چلتے خدا کی شاہد پھر آپ کے گھر پہنچ اب جناب صندوق آئی تو بی بی نے دیکھا اور چلتے چلتے سوئمنگ پول میں پہ پہنچ گئی ان کے گھر میں جو تھا ہاؤس بنا ہوا اس میں لڑکا حیران ہو گئی صندوق ہے بھاگے کھولا دیکھا تو بی, بی جو راؤن کی بیوی بی تھی بی آسے جب دیکھا تو کورونا تو آئی نہیں تھی آنکھوں کی ہے ایسا خوبصورت بچہ اللہ نے ہمارے گھر میں بیچی راؤن آ گیا اس نے کہا کیا بات ہے نے کہا بچہ ہے نے کہا نہیں یہ بچہ وہی ہو جس سے میں ڈر رہا ہوں کہا تمہارا تو کوئی عقل کی بات ہے عقل کرو پہلے ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ بنو اسرائیل کا بچہ ہے اس نے کہا نہیں یہ پتہ تو نہیں لگ آیا تو ادھر سے ہی ہے نا ادھر سے جو پانی آیا ہے نا دریا میں اس میں صندوق آیا ہے نا آیا اسی علاقے سے اور انہوں نے کہا بھی اسی علاقے سے آ جانا الگ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ دودھ پینے والا یہ جب ہمارے گھر میں رہے گا ہم بیٹا بنا لیں گے ہم تربیت کریں گے اس کو بڑے ہونے کے بعد پتا بھی لگے گا کہ میں اسرائیلی ہوں یہ تو سمجھے گا میں آنے فرون سے ہوں فراؤن کی اور لا یہ تو ہمارا بیٹا ہوگا نا یہ تو ہمارا بن کے رہے گا اس کو تو, تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسرائیل کون ہے بنو اسرائیل کون ہے اسرائیل یہ تو کہے گا بھی میں تو آرڈ میں سے تو ہماری تربیت تو ہماری تو ہم اس کی اتنے عرصے کے رکھیں گے اپنے گھر میں پالیں گے اپنے گھر میں اس ایسے جوان کریں گے ولک لا وہ تو غلطان اب دیکھیں قرآن پھر وہ پہلے بھی وہی تھا نا ان کابی لولا لولا اتنا اب دی کا دل جو ہے میرا بچہ اور اللہ نے فرمایا ہے کادت لتب دی بھی وہ اتنے اداس تھی بھی حضرت غصہ کے یہ قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی کہ ہائے میرا بچہ وہ تو میرا بچہ تھا بات کھل جاتی نا کام کرتے ہوئے لیکن اللہ فرماتے لو پولا اللہ بسنا اللہ کل بیا ہم نے اس کے دل کو تھام لیا یہ مقام بھی ام نے کو کھول ایک ہوتا ہے نا دل میں صبر ڈال دیا ایک ہوتا ہے کہ ہم نے دل کے اندر ایک بات ڈال دی ہم نے دل میں ایک حوصلہ ڈال دیا ہم نے دل میں فہم بنے ربت نہ ادا کر ہم نے اس کے دل کو تھام لیا جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے کیونکہ بالکل خاموش رہے اور ایمان رہے اور اس کے بعد جب بی بی نے صبر کیا فقالت کالت اکت اس سے ہی کہ حضرت موسا علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جاؤ درا تلاش تو کرو پتہ تو کرو بھائی کا کیا ہوا اچھا خدا کی شان ہے قالت عبنت ہی نہیں کہا اپنی بیٹی یہ نہیں قرآن یہ نہیں کہتا کہ کالت عبنت اپنی بیٹی سے کہا کیا کہ دل اکت ہی موسا کی بہن سے یہ تیرا بھائی ہے بہن کے دل میں اور پیار ام دے نا جب پیار ام دے گا تو بہن اور بھاگے گی تو تم بھائی کے لیے منع کہہ سکتے تھی اپنی بیٹی سے کہا کیونکہ مرشاء علیہ السلام کی جو بہن ہے تو اس کی کیا ہوئی بیٹی لیکن کہ کانت میں کس سی کسی ہی کا معنی ہوتا ہے ان کے نقشے قدم پہ چلنا کہ جیسے جیسے دریا جا رہا ہے وہی راستہ لے کے جاؤ تو صحیح آخر صندوق ہے بچہ ہے اگر تو کہیں چلا گیا اللہ کی مرضی اور اگر کسی نے پکڑا ہے تو شور ہوگا بھیا بچا آ گیا بچا آ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پکڑا جائے اور دشمن قتل کر دے تو اب جناب ابھی بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلتی چلتی پتہ لگا کہ وہ جناب جس سے ہم ڈر رہے تھے نا وہ تو اسی گھر میں ہے وہ جو قاتل ہے نا بنو اسرائیل کا وہ ہمارا بھائی علیہ السلام تو خود فراؤن کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں میں بھی اب ڈرتے ڈرتے اندر گئے اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جب سے بچہ نکلا بچہ دودھ نہ پیے اس ڈائی کو بلاؤ اس ڈائی کو بلاؤ اس عورت کو بلاؤ اس عورت کو بلاؤ اس عورت کو بلاؤ وہ جو بچے سینے سے لگائے وہ جناب پیتے فرماتے وہ ہر رمنا قبل ہم نے مجھ علیہ السلام پہ اور کسی عورت کا دودھ پینا حرام کر دیا کیوں کہ تیری اماں کو تکلیف ایک عورت کی حفاظت کیا ایک عورت کے دل کو سکون دینے کے لیے ایک معصوم بچہ ہے دودھ پینے والا بچہ ہے لیکن نہیں اور کسی عورت کا دودھ نہیں پینا تیری اما جو پریشان بیٹھی ہے اب جناب ان جی دیکھا بچہ رو رہا ہے پوچھا کیا بات ہے میں نے کہا بچہ دودھ نہیں پیتا میں کہا حلکم میں تمہیں ایک گھرانہ بتاتی ہوں کہ بڑا صالح بڑی سال عورت ہے اور بڑے خیر خواہ ہیں کہتے ہیں کہ جب بی نے کہا نا کہ وہ ہم لہن آ کہ وہ خیر خواہ ہیں تو فرآون اسی وقت سمجھ گیا لگا اچھا تمہیں کیسے بتایا کہ وہ خیر خواہ ہے وہ گھرانہ ہے اس لڑکے کا کہا ہاں معلوم ہوتا ہے یہ کوئی ہے راز تو بی بی نے اللہ نے عقل دیا فور بی بی نے کہا کہ نہیں نہیں میرا مقصد تھا بادشاہ کے خیر خواہ مہم ہم لہونا سے ہوں یعنی تمہارے گھرانے کے خیر خواہ ہیں یعنی وہ ہمارا وہ جو گھرانہ جو میں بتانا چاہتی ہوں بچے کا خیر نہیں تیرا خیر خواہ اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے تھی کہ جاؤ جلدی کرو بولا اب جناب دیکھیں ایک عورت کی شان کہ جب واپس بی بی آئی گھر میں ان کا جان مل گیا آیا گیا کہاں ہے میں کہ جس نے قتل کا آڈر دیا ہوا ہے بیٹا بھی میرا اسی کے گھر میں اس نے کہا اسی گھر میں ہے اور میں تمہیں لینے آئی ہوں علیہ السلام رو رہا ہے دودھ پیتا میرا بھائی میں تمہیں لینے آئی ہوں چلو دودھ پلاؤ بی, بی نے کہا کہ دیکھو بیٹی اگر اللہ کے باقی سارے وعدے سچے ہیں تو پھر یہ وعدہ بھی سچا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں موسا کو تیرے طرف لاؤں گا یہ تو نہیں کہا کہ میں جاؤں گی اتنا رات دور ہو ہی رہے کہ میں نہیں جاتا اب بیٹے کا کام ہے ماں کے پاس چل کے آئے یہ تو نہیں کہ کرسمس کارڈ بھیج دے یہ اسلام خدا کے لیے اسلام کو سمجھو اسلام تو کسی کا دشمن نہیں اب جناب یہ ہے کہ اپنا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد با... اچھا اللہ کی شارے نے اسی میں اللہ نے پردہ بھی رکھ دیا نا کہ اگر حقیقی ماں ہوتی تو دوڑ کے نہ آ جاتی بھاگتی ہوئی نہ آ جاتی انہوں نے روک دیا نا بیٹھی رہو اتنا رابطوں ہم تمہاری طرف لائیں گے تاکہ پھران کو شک ہی نہ ہو نا وہ تو جا ہی نہیں رہے انہوں نے کہا بی وہ تو نہیں آتی انہوں نے کہا چلو بچے کو ہی لے جاتے بیبی آسیہ نے بگیاں تیار کی اب شاہی سواری کے ساتھ موسہ جس کے قتل ہونے کی تیاریاں ہو رہی ہیں آج جناب بچپن میں شہزادہ بنا ہوا ہے اور جناب سارے پروٹوکول کے ساتھ او بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں اور جب بی بی نے سینے سے لگایا فٹ موسا نے دودھ قبول کر لیا کیسے قبول لگ نہ کرے وہ تحقیقی بات ان نے کہا بی بی تمہارا دودھ اس نے قبول کر لیا ہے اب ایسا کریں مہربانی کرو ہمارے محل میں رہو وہاں ہم پورا ایک سوٹ آپ کے لیے بلک سیٹ بنا دیں گے انہوں نے کہا نہیں میں تو اپنے گھر میں رہوں گی تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کریں کہ یہاں اوشا علیہ السلام کو پالیں اور جتنا اجرت کہو ہم دیں گے تو انہوں نے کہا جو مزید آپ دے رہے ہیں آپ بادشاہ انہوں نے پھر اپنے شان پہ دینی ہے نا تو اسی پہ اور نے لکھا ہے کہ یہ ہوتی ہے شان کہ اللہ نے کہا موسا کی اما بیٹے کو پلا اور تنخواہ بھی لے بازی کے نہ اولاد ہے میں تو اپنے باپ بیٹوں کو دودھ پلاتی ہیں ہے نا وہاں پلائے گی دکان پلائے گا پر دودھ بھی اپنے بیٹے کو پلا اور تنخواہ بھی لے اور تنخواہ بھی تمہیں پھر کے گھر سے پلواؤں گا کسی اور لیگل ڈپارٹمنٹ سے نہیں وہی طرح جو اصل دشمن ہے وہ واقعہ مہینے بھی حقم تاریخ کو تنخواہ لے کے آدھے تنخواہ بھی لیں اور اپنے بچے کی حفاظت بھی کر تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کی عزت و عظمت کے لیے کتنا بڑا فیصلہ کیا ہے اللہ بس شرط یہ ہے کہ خدا ہمیں حق اور باتوں کے سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ رب العالمین باخرا سید دمصفیٰ عادی برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوانو سنا دروس اسلام اور عورت کے ضمن میں دروس سابقہ میں ہم اس انداز سے ذکر کر رہے ہیں کہ جن خواتین کا جن عورتوں کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کرنا یعنی جیسے آپ عورت کا مقام اسلام میں اسی طرح عورت کا ذکر قرآن اور یہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ آج اگر دنیا کا کوئی اچھا رائٹر اچھا لکھنے والا ایک کتاب لکھے اور اس میں آپ کا ذکر کریں تو آپ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں اس میں میرا ذکر کر اب وہ رائٹر جتنا بڑا ہوگا یعنی اس کا مقام ہوگا اسی طرح اس کے ذکر سے آپ کی عزت دوبالا اور اسی طرح اگر کسی ملک کا منسٹر یا کسی ملک کا گورنر آپ کے علاقے میں آئے یا کسی فنکشن میں آئے یا تقریب میں آئے اور وہ آپ کا ذکر کرے کسی اچھے الفاظوں میں تو پھر آپ کو کتنی عزت محسوس ہوتی ہے اور آپ کے دوست بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو آج گورنر صاحب یاد کریں اور اسی طرح تھوڑا سا اور اس کو آگے لے جائیں کہ اگر بادشاہ کہیں اپنی محفل میں آپ کا ذکر کر دے اسی لیے پرانے مقدس میں ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت آیا علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے لیے دعا تو حضرت یا علیہ السلام نے الز کیا کہ کمال کرتے ہیں آپ تو روح اللہ ہیں آپ کلحمت اللہ ہیں آپ بھی رسول اللہ ہیں آپ کو میری دعا کی کیا ضرورت ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ایک بہت بڑا فرق انہوں نے کہا جی وہ کیا فرق ہے انہوں نے کہا جب اللہ نے مجھے ولادت کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام کے وطن مبارک سے ولادت کے بعد مجھے اللہ نے اس جھولے میں بولنے کی توفیق دی اور مجھے مجھا آتا فرمایا کہ میں دودھ پیتا بچہ اور جناب جھولے میں ایسی تقریر کر رہا ہوں کہ بڑے سے بڑا فکر اور بڑے سے بڑا بدفر اور بڑے سے بڑا سکالر بھی ہو بات نہ کہہ سکے تو اس وقت جہاں میں نے اور باتیں کی میں نے کہا تھا بس سلام و علیہ اللہ کی طرف سے بچ پہ سلام کی یو مبولیتو وی او مموکو وی او مباصیہ کہ اللہ کی طرف سے جو سلامتی ہے اس دن بھی جب میں پیدا ہوا اور اس دن بھی مجھ بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی جب مجھے موت آئے یعنی اللہ کی طرف سے سلامتی ہمیشہ میرے ہم رکاب ہو علادت میں بھی موت میں بھی اور پھر جب میں قبر سے اٹھوں گا اس وقت بھی اللہ کی سلامتی میرے ساتھ ہوگی تو یہ میں نے کہا یہ بڑی بات ہے لیکن یہ تو میں نے کہا نا کہ اللہ کی سلامتی مجھ پر اور تیرے بارے میں ہے وہ سلام الم تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یا, یا تجہ سلامتی ہو جس دن تم پیدا ہوئے اور جس دن تمہیں موت آئے اور جس دن تم کھڑے کیے جاؤ اس سلامتی کا ذکر میں نے کیا ہے اس سلامتی کا ذکر خدا نے کیا ہے تو آسمان زمین کا بل ایک تو میں کہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ سلامتی ہے اور ایک اللہ کہیں کہ میری طرف سے تجہے سلامتی ہے تو دونوں میں تو آسمان زمین کا بل اس کو تھوڑا سا اور آپ اگر انشاءاللہ شاء سمجھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ عیسا اس علیہ السلام کی بڑی شان ہمارا ایمان ہے اور علیہ اس السلام کا بڑی عظمت ہے رسول اللہ ہے کریمت اللہ ہیں اور حی فی اسبا آسمانوں میں بیٹھے ہیں اللہ زبارک و تعالی نے آسمانوں میں بٹھائے اور انڈوئی اندر اتریں گے اور اتریں گے بھی کہاں کہا علامینت شرقی یا دمشق, دمشق دمشق میں اتریں یہ سارے انتظامات پتنگ اللہ میاں ان کے لیے کرا رہے ہیں یہ اللہ کا ایک نظام ہے نا جو ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے باقی اس کی ورضی ہے وہ چاہے تو ایک دوسرے سے ملولہ دفا اللہ اللہ برما کے ہم ایک دوسرے سے انتظام کرتے ناف ہے مقافر بھی ہو سکتے ہیں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے نا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بعد پھر تو کوئی دنیا میں عیسائی نہیں بچے گا نا جو ان پہ ایمان نہ لیا ہے وہ من حرل کی من نبی قبل موتی تو آج وہی عیسائی ان کے لیے پلیٹ فارم ٹھیک کر رہے ہوں گے جب اتریں تو میدان صاف ہو یہ اللہ کا کوئی نظام ہے کچھ ہو تو رہا ہے نا اللہ کے فیصلے کے بغیر تو کچھ نہیں ہو تو بہرحال ہمیں کسی اور موضوع کی طرف ہٹ جائیں گے تو بہرحال لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا شوق بڑا شان ہے لیکن سرکار دو عالم کو اللہ نے جو شان دیا ہے پھر عیسا علیہ السلام بھی مقابلہ نہیں کر کیونکہ سرکار دو عالم تو امام الانبیاء افضل الانبیاء ابر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ امتیاز ہوگا کہ وہ حضور کے روز مبارک میں جا کے دفن ہوں اس لیے علماء نے وہاں پڑے لکھے لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے غور کریں کہ عیسا علیہ السلام نے کہا تھا کہ کالا افض اللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں جب آپ جھولے میں تھے تو آپ نے کہا ان عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا کام عبد اللہ اللہ نے فرمایا محمد میرا بندہ تو دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے ایک تو پیغمبر کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں ایک اللہ کہتا ہے یہ ہے میرا بندہ یعنی جیسے آپ سے کوئی پوچھے جی آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کہیں گے میں بادشاہ کا نوکر بڑا اعزاز ہے لیکن ایک کے بارے میں بادشاہ کہتے ہیں جی یہ تو میرا آدمی ہے میرا ملادم ہے جی خاص ہے تو یہ آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے تو اس لیے آپ اسی میں یعنی سمجھنے کی کوشش کریں اگر اللہ تبارک مطالعہ سمجھ آتا فرما دے میری بیٹیوں کو اور میری بہنوں کو کہ اللہ نے عورت کو کتنی بڑی عدمت بخشی کے قرآن میں ذکر کر دیا ورنہ کیا ضرورت ہے عورت کے ذکر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں انبیاء کا ذکر کرتے ہیں رسولوں کا ذکر کرتے ہیں حضور محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں عیساء و ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں اور انبیاء اور رسول کا ذکر ہوتا ہے یا سابقہ قوموں کا ذکر کیا گیا تو بتاؤ عبرت کبھی سابقہ قوموں نے نافرمانی کی تو ان پر یہ رہا ہے سابقہ قوموں نے قوم آد نے نافرمانی کی قوم سمود نے نافرمانی کی قومی شعائب نے نہ کی قوم لوت نے نہ کی تو ان پر اللہ کے یہ آزاد ہے ان کا تو اسی میں کیا جاتا ہے مطلب آپ اسی سے اگر اتنا ہی ایک عورت کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اسلام نے ہمیں کتنی عزت بخشی ہے کہ ہمارا ذکر قرآن میں ہے اور کیا مطلب پڑھا جائے گا جب آپ دیکھتے ہیں رمضان مبارک میں کون سی بستی ہے مسلمانوں کی جہاں قرآن کا ختم نہ ہو کون سی مسجد ہے جہاں تناوی نہیں ہوگی کون سا کتا ہے عز ہے جہاں تلاوت قرآن نہیں ہوتی اور جب تلاوت ہوگی تو عورت کا ذکر بھی آئے گا تو یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایسے کسا قرآن کا پڑھ کے آدمی چلا جائے وزرفی تاب مریم بس جی بی بی مریم کا نام تھا بی بی مریم کا نام لینے والا کون ہے رب العالمین عرش برین سے واقعہ بیان آن فرما لیں تو اسی زمن میں ہم نے سیدنا آبو علیہ السلام کے واقعات پڑھے تھے آپ کی پیدائش آپ کی والدہ پہ امتحان و ابتلا پھر سیدنا آبو علیہ سلات و السلام کا پھر آؤن کے گھر میں آنا پھر اخت موسرا علیہ صلاد والسلام کا حضرت موسا کو تلاش کرنا پھر موسرا علیہ سلاد والسلام کا کسی عورت کا دودھ قبول نہ کرنا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق عیسالیہ حضرت مصع علیہ السلام کو اپنی والدہ کے بعد بھجوانا یہ سارے واقعات ہم نے پڑھے اب اس کے بعد جب اُسا علیہ السلام پھر کے گھر میں آ شاہی محل میں آ کیونکہ اللہ نے آپ کو نبی بنانا ہے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا اعزاز بخشنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لے کہاں آئے ہیں جو سب سے بڑا دشمن یہ قبار قدرت ہے. ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی سے عبادت ہی کرواتے ہیں جو سب سے بڑا قاتل ہے جو سب سے بڑا مجرم ہے ستر ہزار بنو اسرائیل کے بچوں کا قاتل ہے فراؤن اللہ نے فرمایا بدبخت تم خدائی کے دعوے کرتے ہو تیری خدائی کی ہوا نکالنے والا تیرے گھر میں پھلے گا تیرے گھر میں جوان دے. موسیٰ علیہ السلام وہاں آ تربیت ہوتی رہی جوان ہو گئے بڑا تفصیل سے واقعہ ہے اتفاق کی بات ہے کہ حضرت مسا علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے ایک آدمی نے فریاد کی کہ جی مجھے چبتی مار رہا ہے وہ حضرت کی جوانی بھی تھی جوش بھی تھا اور دائیا حق بھی تھا کیونکہ جب دل میں حق ہو تو پھر بندہ مضبوط ہوتا ہے تو حضرت مصی علیہ السلام نے جا کے اس کو منع کیا وہ ذرا اکڑ گیا تو مصر علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا وہ مر سیدھی بات ہے کہ اب تھپڑ سے تو کوئی قتل نہیں کیا جاتا نا روسا علیہ السلام کا نوز امید کوئی قتل کا ہی بات ہے وہ تو ایک تھپڑ بات اب جب وہ مر گیا اس کے بعد ایسا ایسا پھر دوسرے دن غس علیہ السلام اسی تلاب میں ہیں تو پھر ایک واقعہ پیش آیا اس نے بھی کہا کہ مسا علیہ السلام میری مدد کریں مجھ کو یہ مارتا ہے تو روسا علیہ السلام جب بڑے کہ اس کی مدد کر کے اچھا اس نے سمجھا کہ شاید مجھ پہ غصہ آ گیا کہ کل بھی میں نے بلایا تھا آج بھی میں بلا رہا ہوں کہا اچھا مجھے قتل کرنا چاہتے ہو کل بھی تو آپ نے ایک بندہ مار دیا تو اس سے بات چلتے چلتے چلتے نکلی اور پھر ان کے دربار تک بھی پہنچ گئی کہ وہ جو قتل ہوا ہے اس کے قتل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے وہ تو آپ کا گھر میں پڑنے والا حضرت موسا ہے ارے اسلام اسی طرح جناب یہ ہے کہ حضرت مسا علیہ السلام کو بھی یل تھا کہ میرے حال سے ایک بندہ مر گیا ہے تو حضرت موسی اسلام سامنے نہیں آتے تھے پھر ہم تو اسی زمین میں آپ تھے تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ وہ سارے سر انگل مل آیا تم رو نہ بکل یا طلوع کہ اب درباروں میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں میرا مشورہ مانو تو اس ملک سے نکل جاؤ تمہیں بچپن میں تو پھر نہیں بنا سکا لیکن تم سے مطمئن نہیں راؤن بڑا کایاں تھا آخر اس کو ہر وقت ایک دماغ میں بات کھٹکتی رہتی تھی کہ یار کہیں یہی نہ ہو وہ ایک بڑا واقعہ آیا ہے کتابوں میں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا علیہ السلام ابھی چھوٹے یعنی تین چار سال کی عمر تو ایک دن پھر نے بھی مصال علیہ السلام کو اٹھا لیا کہ چلو بچہ ہے ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اتنے ناز و نیام سے ہم اس کو پال بھی رہے ہیں تو اب بچہ ایک منٹ میں اٹھا لینے میں کیا فرق پڑتا ہے تو بچے کو اٹھایا تو موسم صاحب نے مارا تھپڑ پھرا ان کے منہ بس وہ پھر آؤن دے سا نہ اندر تھیل گیا انہوں نے کہا یہ یہی وہ بچہ یہ چار سال کا بچہ ہے میں نے اٹھایا مارا تھپڑ انہوں نے کہا فورا جلد کھلا بار آتا دوڑ کے آئی انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں بادشاہ ہو تم نے اس نے کہا نہیں یہ وہی بچہ ہے ایسے مجھے دیکھو تھپڑ مارا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کیا کر رہے ہیں اتنی بڑی ملک کے بادشاہ ہو اتنا بڑا تمہیں اعظاد امیدہ ہے اتنا بڑی تمہاری سلطنت ہے یہ چار سال کے بچے کو پتا ہے کہ تم ہو چلو یہی بچہ ہے اس کو دشمنی ہے اس کو کیسے پتا ہے کہ تم ہو جو ابنو اسرائیل کے بچوں کو اس نے قتل کرا ہے یہ چار سال کے بچے کو پتا ہے اس نے تمہیں جان کے تھپڑ مارا ہے اسے تمہارے دماغ میں بات ہے یہ تو بچہ ہے کبھی اٹھاتا ہے کوئی ایسے آدمی اپنے باپ کو بھی مار دیتا کبھی ماں کو مار دیتا تو بچہ ہے اس نے کہا کہ نہیں اس نے کہا اچھا دیکھو بچہ پہلے اس بچے کا امتحان کرو اگر تمہاری تسلی ہو جائے تو پھر تم اس بچے کو چھوڑ دو اگر اس نے کہا کیسے امتحان کر دو اس نے کہا ایسا کرو کہ ابھی حکم دو کہ ایک لگن میں ایک تھال میں ایک تس میں انگارے جو ہیں نا صرف انگارے گلتے ہوئے انگارے آگ کے وہ ایک انگیٹھی میں رکھ کے لے جائیں اور ایک انگیٹھی میں لالو جواہر رہے ہیں اور وہ لالو جواہر بھی اصلی ہوں جن سے شائف ہو گئی اور وہ دونوں رکھ دیتے ہیں بچے کو دور سے چھوڑ دیتے ہیں اگر تو یہ آگ میں اور موتی میں فرق کر لیتا ہے پھر تو یہ سمجھدار ہے سن تمہیں پہچان کے سب پڑھنا رہا ہے اور اگر ایک بچہ آگ اور موتی میں فرق نہ کر سکے تو پھر اس کو کیا بتایا کہ تم پھر آؤ تو اس کے دماغ میں آپ دیکھیں یہ عورت کا کباب ہے نا کہ کیسے بادشاہ کی رائے کو بدل دیا اور بادشاہوں کے آڈر بدلا کرتے بادشاہوں کی رائے کبھی بدلا کر دی ہے ایک کمال ہے سو یہ اس کی سوچ ہے کہ بادشاہ آیا لگے ہو پھر آؤ یعنی اندازہ کرو کہ اس دور میں جو موسرا علیہ السلام کے پیچھے وہ فوج لے کے گیا اس کی تعداد چھ لاکھ تھی اس زمانے میں جس کی چھ لاکھ کی فوج ہو اور اس زمانے میں جو احرام مصر اور جتنے فراہن آئے ہیں آج تک آپ کے احرام مصر جو ہیں وہ عجائب عالم میں شمار ہوتے ہیں یعنی دنیا کے جو عجائبات ہیں ان میں وہ عجوبہ ہے کہ آج تک ان کی ممیاں ان کی لاشیں ان کے وقت کے ہتھیار ان کے وقت کے زیور ان کے وقت کے فروٹ ان کے وقت کی ہر چیز محفوظ کر دی گئی عجوبہ محفوظ رکھی ہوئی ہے تو ایک عورت کا ان کی رائے کو بدل دینا یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی یہ کمال ہے اسے. جیسے کہ لکھتے ہیں نا کہ بھائی ایک دفعہ پرانے دور میں شہن ایران نے اس نے خود شعر کہا یا اس کے کسی شاعر نے شعر کہا کہ یعنی ایک مصرا بن گیا کہ درے ابلک درجہاں نمی موجود یا کس نمی موجود چونکہ فارسی سے مجھے اتنا تعلق نہیں کبھی پڑھی نہیں فارسی دو کرتے ہم عرب میں چونکہ پیدا ہو گیا ہم تو پڑھائی نہیں جاتی تھی ہمارے ملکوں میں تو شروع ہی فارسی سے کرتے تھے لیکن ہم لوگ جو کہ یہاں پیدا ہوئی ابتدائی تعلیم یہاں ہوئی تھی یہاں تو فارسی کا کوئی تصور بھی نہیں تو بار حالیہ میں اس شیر کا مفہوم تقریباً یہ تھا کہ ترے ابلک سر جہاں کسرمی موجود یہ دنیا میں دو رنگا موتی نہیں ہوتا ابلک کہتے ہیں جیسے ابلک گھوڑا ہوتا ہے نا جس میں سیاہی اور سفیدی یہ گھوڑا تو سیاہ ہے لیکن پانچ پاؤں چار پاؤں اور چہرہ جو ہے اس جگہ پر سفیدی ہے اس کو کہتے ہیں ابلک یہ گھوڑا جو ہے نا ابلک گھوڑا بڑے مشہور ہوتے ہیں پر. کمیت ہے ابلک ہے تو اب جو ہیں گھوڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں اب جو نسل ہو شاید تو اس شاعر کے منہ سے یہ اتفاق شیر آ گیا کہ بھئی دنیا میں کوئی ایسا موتی نہیں ہوتا کہ کالا ہو اور سفید ہو اور دو رنگ موتی جو خالص ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک رنگ کا زمرت ہے تو زمرت کا رنگ ہوگا یا کوت ہے تو یا کوت کا رنگ ہوگا اور اس کے بعد پکراج ہے تو پکراج کا رنگ ہوگا الماس ہے تو الماس کا رنگ ہوگا اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رنگ تیز ہو کوئی ہلکا ہو لیکن جو اصل ہے وہ بہرحال یہ ہے کہ نیلم ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے ترنگ تو شہن شاہ ایران نے شاید اس دور میں یہ مصرا خود کہا شہرا کو بلایا کہ اس کا اگلا مصرا سیٹ کرو وہ بناتے رہے لیکن شاہ کو پسند نہ بادشاہ کو پسند نہ کیا بھی ٹھیک ہے بنا تو تم نے لیا ہے لیکن دل کو نہیں لگتا تو انہوں نے شہنشاہ ہند کو اس دور میں کیونکہ وہ جو دور ہے یہ جیسے بغلیہ دور زمانہ گزرا ہے اس نے وہ شہنشاہ ہند کو خط لکھ کے شہنشاہ ایران نے بھیجا کہ یہ مصرا میری زبان سے نکل گیا ہے اس کا دوسرا مصرا نہیں بن رہا اور شوراہ ایران نے بہت بڑا جواب دیے ہیں لیکن میرا دل نہیں مطمئن تو آپ دیکھیں گے ہندوستان میں شاید کوئی ایسا شاعر ہو کہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو میرے دل کو لگ جائے بادشاہ خیال آ گیا وہاں آیا بادشاہ نے بلایا آپ نے کو ان کو دے دیا اب وہ جناب وہ کی مسئلے بنا رہے ہیں وہ وہاں کے بادشاہ کے دل کو بھی نہیں لگ رہا تو اس نے کہا جب میرے دل کو نہیں لگ رہا تو وہاں جواب کہتے بیٹی حالانکہ میں تو اتنا بڑا فارسی کا وہ مقام نہیں رکھتا تو وہ جناب آئے تو اپنے گھر میں بیٹھے تھے تو ان کی بیٹی تھی بڑی تھا اس نے دیکھا کہ ابا جان بہت پریشان ہے اس نے کہا ابا جان کیا بات ہے انہوں نے کہا بیٹی آپ دکھلنا نہیں بس ایک معاملہ ہے میں اس میں بہت پریشان ہوں لاڈنی بیٹی تھی اس نے ہجت کی اس نے کہا کیا پوچھتی وہ شنشاہ ایران نے ایک شیر لکھ دیا ہے وہ بس اس کا دوسرا مصرا جو ہے وہ جواب نہیں بن رہا اور اطمینان نہیں ہو رہا اس نے کہا بجان مجھے بھی دے دو میں بھی ٹرائی کروں کوشش کروں بات کیا اصل میں چاہتے تھے کہ بنسا شعر و, و شاعری نہ کریں وہ اصل میں یہ کیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ ابا جان بہت پریشان ہے تو اس نے کہا کہ ابا جان پریشان نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں بہرحال میں کوشش کروں اچھا مطمئن ہو کے چلے گئے تو زیب السا بھی سوچتی رہی اور سوچتی رہی اور اس کے دماغ کو بھی کوئی دوسرا مصرا نہ لگے خدا کی شان ہے کہ بی بی صاحبہ نے جب صبح کو غسل کیا اپنے ہمام سے غسل فارغ ہونے کے بعد وہ سنگار میز کے سامنے بیٹھی اپنے میک اپ سنگار کے لیے تو وہ سرمہ جب پہننے لگی تو خدا کی قدرت ہے کہ سرمہ تھوڑا سا موٹا تھا یعنی اچھی طرح پیسا ہوا نہیں تھا اس میں کوئی تھوڑا سا کٹر سا رہ گیا تھا دانا تھا رہ گیا تھا وہ بیوی نے جب آنکھ میں ڈالا نا تو وہ آنکھ کو چبھا آنکھ سے چوبا تو وہاں سے آنسو نکلا جب آنسو نکلا تو وہ سرما بھی آنسو میں ملا ہوا تھا تو فوراً ان سارے کہا کہ ہاں درے اب در جہاں کسنوی موجود مگر چشمے بتا نے سرما آلود کہ دنیا میں موتی دو رنگا نہیں ہوتا ایک موتی دو رنگا ہوتا ہے جو محبوب کی آنکھوں سے نکلے جب وہ سرمہ پہن رہا ہے اس میں وہ کالا اور سفید رنگ ہوتا ہے کہ آنسو سفید ہیں اور اندر وہ سرمہ سورما کا صرف وہ ایک موتی ہے کہ جو چشمے بتا ہے سرما آلود کہ جب وہ محبوبہ کی آنکھ سے بہتا ہے سرمہ پہنتے ہوئے اور وہ آنسو میں مل جاتا ہے تو وہ موتی جو ہے وہ ابلک ہوتا ہے تو بادشاہ نے جواب بادشاہ آس کر اٹھا اور سب شعرا نے بھی کہا کہ بات تو بڑی ٹھیک ہے شہنشاہ ایران کو بھیجا گیا تو شہنشاہ ایران تو اتنے خوش ہوئے حیران ہو گئے اور جناب اس کے خوشی میں انہوں نے خط لکھا شہنشاہ ہند کو کہ جس شاعر نے یہ جواب دیا ہے وہ مجھے دے دو وہ خوش ہو گیا اب اس یہ تھوڑا پتا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی نے لکھا ہے پتنا بادشاہ ایسی باتیں تو نہیں کرتے نا بادشاہوں کو اللہ نے اگر عزت دی ہوتی ہے مقام دیا ہوتا ہے تو اکل بھی دیا ہوتا ہے لیکن وہ تو خوش ہو گیا نا کہ کوئی شاعر ہے تو ایک بادشاہ کو ایک شاعر کو بھیج دینا کون سی مشکل بات ہے اس کہا جس نے یہ شیر لکھا ہے میرا جواب دیا ہے اسے میرے پاس ہے اب آئے تو بادشاہ پھر ماسا پکڑ کے بیٹھ گئے یہ ہے عورت کے ذہانت اور کمال اللہ نے اسے جو مقامات دیے ہیں اب یہ الگ بات ہے دیکھو نا جی اب آپ آگ سے کھانا بنائیں یا کسی گھر کو آگ لگا دیں تو آگ کا قصور تو نہیں ہے آگ کے بغیر تو, تو آپ کی کوئی گاڑی نہیں چل سکتی آگ کے بغیر تو آپ کا کوئی ہوائی جہال نہیں ہو سکتا کوئی بیرک نہیں تیر سکتا لیکن اللہ نے آگ اس لیے تو پیدا نہیں کی کہ آپ آگ لے کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتے پھریں اللہ نے عورت اس لیے تو نہیں بنائی کہ دنیا میں تباہی کا ذریعہ بن جائے عورت تو عورت ہے لیکن عورت اپنے عزمت و مقام کو بھی تو سمجھے نا کیونکہ جب اس کی نظر بلندی پہ ہو تو پھر ہے نا اگر خدا نا خواصا اس اچھائی کو آپ برائی میں بدل دیں اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ نظر کی جولیا جولانیا نہ پوچھو کہ اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو کھانا خراب تو یہ تو اپنی سوچ ہے نا جی اب بادشاہ پریشان بیٹھا ہے کہ میں کیا جواب دوں اس سے وہ نصاف رہا دیں اس نے کہا کہ ابا جانا جو پریشان کے ہوتے ہیں اس نے کہا بیٹی پڑھو یہ خص. پریشان نہ ہو تو کیا کرو اب اپنی بیٹی بھیجیں اس نے پڑھا اس نے کہا کہ کوئی بات اس نے کہا کوئی بات جس کا جواب میں ابھی لگ جاتا ہوں تو اس بی بی صاحبہ نے اس کے پیچھے لکھا کہ من منم خوشبو منم کہ میں ایک ایسا شخص ہوں ایک ایسی ذات ہوں من منم مکھفی منم کیوں بوئے گل در برگے گل کہ جیسے گلاب کی خوشبو سونگھی جاتی ہے خوشبو دیکھی نہیں جاتی تم کسی گلاب کے پھول کو لوگے تو اس کو سونگتے ہو یا تم خوشبو ڈھونڈتے رہتے ہو تو من منم مخفی منم میں تو اپنے اندر ایسے چھپا ہوا ہوں بو گل در برگے گل جیسے گلاب کی خوشبو اپنے گل کے اندر چھپی ہوتی ہے یہ تو اس کو تلاش نہیں کیا جاتا صرف خوشبو سونگھی جاتی ہے جب جواب آپ گیا تو شہن شاہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ تو بادشاہ کی بیٹی کا ہے تو اس نے معذرت کر لی اس نے کہا مجھے پتا نہیں تھا اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ یہ شعر لکھنے والی کون ہے تو وہ تو میری بھی بیٹی ہے آپ کی بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی تو یہ اللہ نے یعنی اندازہ کریں کہ کس قدر دھیان رکھتی ہے آپ نے کہ جو اس وقت کے بڑے بڑے ادبا او اور شعرا حل نہ کر سکے حل کر دیے انہی کا کہ اپنا تھا نہ کہ اس ان کے دور میں ایک بہت بڑا آدمی تھا بادشاہ کا بہت بڑا مقرر تھا بہت بڑا وزیر تھا تو اس کا بھی عجیب واقعات ہیں جو زیب النساح کی ذہانت تھی اور اس کے مقام پہ دلالتی باہر صورت میں عرض کر رہا تھا کہ اب جناب اس علیہ السلام کے امتحان شروع ہو گئے انہیں کا امتحان اب جناب اور آ کے ایک انگیٹھی میں بڑے شاہی طرف پہ وہ سجائی گئی اس میں انگارے رکھے گئے ایک میں وہ اور جواہراست اور لال رکھے گئے اور موسا علیہ السلام کو دور سے چھوڑ دیا گیا کہ جی اسے چھوڑ دو یہ وہ چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کے بچہ دوڑتا ہے نا کھیلنے کے لیے بھی کھلونا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھی اگر اس نے آگ اٹھا لی سب تو مسا علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کو جب چھوڑا تو حضرت چل پڑے وہ اپنا پاؤں سے گستے گسرتے جا رہے ہیں پھر راؤن کھڑا ہے دیکھ رہا اور مفسرین سرین کے رام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سیدھے موتیوں کی طرف جا رہے ہیں اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ موسا کو ادھر پھیر دو اور دراز کھل جائے گا موسیع علیہ السلام علیہ السلام نبی ہے نا. نبی تو پھر بچپن سے نبی ہوتے ہیں نا تو موسیٰ علیہ السلام سیدھے وہ ہیل جواہر کی طرف جا رہے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے تھوڑا سا رخ موڑ دیا تو انہوں نے جا کے پھر انگارے کو پکڑا وہ زبان پہ رکھا جس کی وجہ سے زبان پہ لک نت تھی اور بشرہ لی سدری وہ من لی ابری وہی زبان پہ عقدہ جو پڑ گیا تھا وہ وجہ تھی تو اب جناب فرعون نے کہا کہ دیکھ لیا اس کو پتا ہے فرعون کو جس نے انگارہ لے کے اپنی زبان جلا دیا کہا نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات ٹھیک تھی دی. اچھا ہوا کہ ہم نے قتل لکھا تو یہ ذہانت جو تھی یہ بھی امراط فران اب اس علیہ سلاد والسلام سیدنا ابو علیہ سلاد والسلام کو ایک آدمی نے آ کے چلا دی اس نے کہا انڈل مرا یا تلو نکلیکلو کا کہ آج وہ کیبنٹ کابینہ جو ہے نا کی وہ اس بار پہ کر رہی ہے کہ تمہیں اس قتل میں قتل کر دیا جائے میری تمہیں نصیحت ہے کہ فخر جس ملک سے نکل دی. اب موسا علیہ السلام چل پڑ اب تین کپڑوں میں موسا علیہ السلام تو چلتے چلتے چلتے کس طرح مختصر کہ آپ جناب ماء مدین ایک جگہ ہے جہاں کنواں تھا جس کو مدین کے نام سے پکارا جاتا تھا یہ خلیج اقبہ جو آج کل مشہور ہے نا اسی علاقے وہاں ابھی تک وہ دونوں کنویں موجود ہیں علامت اکثر مفسرین اور موررقین نے لکھا ہے کہ یہ خلیج اقبا کے علاقے میں تو اب جناب جب علیہ السلام وہاں پہنچے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے دیکھا کہ کنویں پر بہت بڑی لوگوں کی بھیڑ ہے اور لوگ اپنے مال مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں پرانے دور میں تو یہی رواج ہوتا تھا جی کنویں ہوتے تھے بڑے بڑے تو بڑے بڑے ڈول نکال کے اور آگے جو تھے وہ کھالے بنے ہوئے ہوتے تھے وہ کھالے بھر لیے جاتے تھے اور مال پانی پیتے تھے اور جوں کم ہو گیا دو ڈول اور کھینچ کے ڈال دی آپ نے دیکھا کہ لوگ موایشیوں کو اور بکریوں کو اور ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں لیکن دو لڑکیاں جو ہیں دور کھڑی ہیں اور صرف کھڑی نہیں بلکہ اپنے ریوڑ کو روکتی ہیں جب کوئی بکری بھاگتی ہے پانی کی طرف جانور تو پانی کی طرف دوڑے گا تو وہ ان کو روک رہے وہ سارا اسلام حیران ہو بھئی آخر ان کی بھی تو بکری ہیں وہ کیوں نہیں پلاتی ساری دنیا تو پلا رہی ہے پانی اچھا اور بکریاں جب بےچاری پانی کے لیے دوڑتی ہیں پیاسی ہے ان کو الٹا روک بھی دیتی ہیں اللہ کے پیغمبر آئے آگے بڑھے اور آ کے پوچھا کہ کالما کہا کیا تمہاری کیا مشکل کالتا نستا انہوں انہیں کہا کہ اے مسافر اج نبی ہم اپنے بکریوں کو ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتی کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں یہ قوت والے لوگ ہیں اور ہم دو بہنے ہیں کمزور عورتیں ہیں ہم ان سے کو لڑ تو نہیں سکتی اچھا اور جب یہ جاتے ہیں تو پھر وہ محروقین نے لکھا ہے اور صاحب کا کتابوں میں بھی ہے کہ وہ بدبخت یہ کرتے کہ بڑے پتھر کی ایک شٹان کا ڈھکنا بنا ہوا تھا وہ کنواں بھی بند کر کے چلے جاتے تو جو پانی بچتا ہے کھالے میں ہم تو وہی وہ ملاتے کیونکہ نہ تو ہم وہ ڈھکنا اٹھانے کے قابل ہیں اور نہ جناب ہم ان سے لڑنے کے قابل ہیں اب فطری طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھائی پھر یہ لکڑیاں لڑکیاں بےچاری کیوں کام کر رہی ہیں یعنی اس وقت بھی لڑکیوں کا اس قسم کے کام کرنا جو ہے ایک عجیب بات سمجھی جاتی تھی ایک عجیب سبب تھا کہ لڑکیاں کیوں باہر نکلیں یہ جو مردوں والے کام کریں بکریاں چرانا باہر جانا یہ کام کریں مردوں کا کام ہے یہ لڑکیوں کا کام تو نہیں ہے تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو حیران دیکھا تو فوراً بتلا دیا کہ ہمارے چرانے کی وجہ یہ ہے کہ بابو نا شاہی کبیر ہمارا باپ ہے بوڑھا ہے سب بات ہو گئی کہ بھائی ہے بھائی ہوتا تو وہ کرتا اس سارے سر نے کہا بیک اب مفسرین نے یہاں دو واقعے لکھے ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ پانی پلا کے چلے گئے اور وہ ڈھکنا بھی رکھ دیا بند کر بھی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں دو کنویں ایک کنواں بند رہتا تھا ایک کنویں سے پانی پلاتے تھے جب اس کنویں کا پانی کم نیچے ہو جاتا تھا تو پھر دوسرے کنویں سے شروع کر دیتے تھے جب اس کا پانی پھر اوپر آ جاتا دو تین دن میں تو دوسرے کنویں کے پاس موسا علیہ اسلام گئے اور وہ ڈھکنا اتنا بھاری پتھر کا تھا کہ دس آدمی اس زمانے میں اٹھاتے تھے موسا علیہ السلام نے اکیلا اٹھا کے پھینکا دو دن ڈول رہا ہے وہ پلاؤ پانی اور بچیوں نے آ کے اپنا پانی پلایا اور جلدی سے بکریوں کو لے کے گھر چلی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہٹے اور ایک کے نیچے جا کے بیٹھ گئے کہا میرا بولا اب میں تو ہر حال میں تیرا ہی مسافر پیاس بھوک ٹھکانا نہیں اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں اس ملک ظالم فراؤن کے حدود سے بھی نکلا ہوں گے نہیں نکلا ہوں یہ ساری پریشانیاں ہیں لیکن بہرحال میں تیری خیر کا ہر وقت محتاج ہوں ابھی اب یہ علیہ السلام اسی بات میں سب بیٹھے ہوئے تھے سوچ رہے تھے کہ فجاعت فجاعتہ ہوں فجا ات ایک لڑکی جو ہے جناب آئی واپس اور پیاس بھوک ٹھکانا نہیں اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں اس ملک کے ظالم فراؤن کے حدود سے بھی نکلا ہوں گے نہیں نکلا ہوں یہ ساری پریشانیاں ہیں لیکن بہرحال میں تیری خیر کا ہر وقت محتاج ہوں ابھی اب مش اسلام اسی بات میں بیٹھے ہوئے تھے سوچ رہے تھے کہ فجا حیا ایک لڑکی جو ہے جناب آئی واپس اور ادب سے چل رہی ہے حیا سے چل رہی ہے قرآن کہتے تمشی السطیا جس کو حضرت عمر علی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ماں کا جتن وہ ایسی عورت نہیں تھی ایسی لڑکی نہیں تھی کہ جو مجلسوں میں سینہ تان کے نکلتی پھر رہی ہو جو جا کے جناب کلبوں کی اور پبوں کی زینت بنتی تھری نہیں ہو تو جناب حضرت شعیب کی بیٹی ہے حیا کے ساتھ عشمت کے ساتھ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور مقام تو یہی ہے عورت اور جب آئی اور فوراً آگے کہا کا کہ کالت روکا کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں اور یہ بھی اس عورت کی اس بچی کی اس لڑکی کا کمال عقل ہے دیکھیں کہ عورت کتنا ذہین ہے کا سقیت لنا تاکہ وہ ڈر مجھے کیوں بلا رہے پتا نہیں میں تو پہلے فی کے ملک سے بھاگا ہوا ہوں اور یہ مجھے بلا رہے ہیں پتا نہیں یہ بھی ان کے ساتھ آدمی نہ ہوں تو فوراً بتا دیا کہ نہیں آپ نے جو ہم پہ احسان کیا ہے آپ نے جو ہمارے مویشیوں کو اور جانوروں کو پانی پلایا ہے وہ اس کا بدلا دینا چاہتے ہیں آپ اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ آپ خوف ہیں اب موسا علیہ السلام بھی اس بات پہ راضی ہوئے کہ شاید اللہ نے میرے لیے کوئی راستہ کھولا کہ کر میں نے بھی تو کہیں رہنا ہے تو موسا علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہونے کے لیے اٹھے اور یہ ہے مقام پیغمبر اور یہ ہے حیائے عورت بس بات یہی ہے کہ خدا ہماری بیٹیوں کو بات سمجھنے کی توفیق دے کہ انہوں نے زینت اور عزت اسی آزادی کو سمجھ لیا ہے کہ وہ بازار میں تھرکتی پھرے وہ بیچ کے کنارے پہ بیٹھ کے سن بانس لے اور دنیا اس کے جسم کو دیکھ کے اپنی آنکھیں سیکھا کرے اس کو اگر وہ عزت سمجھتی ہے تو ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں کہ وہ اپنے آپ کو حوثناک آنکھوں کا نظارہ بنائے یہ مقام ہے کہ حضرت مشاء علیہ السلام جب چلنے لگے تو مفسرین کے نے لکھا ہے کہ مشا علیہ السلام نے فرمایا اس بیٹی سے اس بچی سے کہ بات سنو میرے آگے نہ چلو آگے تو میں چلوں گا اور تم میرے پیچھے چلو اب اگر اس مقام پر ایک آدمی کو دماغ میں دیکھو نا جی اگر آپ سرخ اینک پہن لیں تو سارا ملک سرخ نظر آئے گا اس کے دماغ میں یہ ہو دیکھو جی اچھا دیکھو نا ان کے ہاں آزادی نہیں تھی نا عورت کی لڑی دس بس عورت کو تو آگے ہونا چاہیے یہ تو پھر مقصد ہے کہ یہ مسلمان نے عورت کو پیچھے کر دیا نا اب یہ سوچ ہے حالانکہ موسر علیہ السلات وسلام کا مقصد یہ تھا کہ بیٹی میں آگے چلوں گا تم میرے پیچھے چلو کیونکہ ایک نوجوان لڑکی ہے شباب ہے اکیلی ہے اور میرے آگے جا رہی ہو ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی اڑ سکتا ہے اس کے بالوں پہ میری نظر بھی پڑ سکتی ہے تو اور نہ بھی پڑے چلو ہوا نہ بھی لگے تو بدن تو دیکھتا چلوں نا اس لیے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ نا یہ زیبہ نہیں ہے اور میں آگے چلوں گا اور جہاں راستہ بدلنا ہو مجھے بتا دو کہ دائیں یا بائیں میں پھرتا چلوں تو یہ ان کی عزت و عزت کا خیال ہے مقام ہے انبیاء اچھا عباس علماء نے لکھا ہے کہ ویسے بھی اللہ کی شان ہے اللہ اپنے نبیوں کو اتنا عزت دیتے ہیں وہ کسی کے پیچھے اس کو رہنے ہی نہیں دے نبی آتے ہی آگے رہنے دے نبی تو امام ہوتا ہے نا امت کا وہ پیچھے کیسے رہے کسی بھی یہ تو ہے نا بعض روایات تو ضعیفہ ہیں اللہ علم یعنی کسی صحیح حدیث مبارک میں تو نہیں پڑا باہر صورت ضعیف روایات میں لیکن فضائل میں تو ضعیف روایات بھی علماء عقل فرما دیتے ہیں کہ جب بی بی حلیمہ سادیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا بی بی صاحبہ نے ایسا کیا کہ بھائی جیسے رواج تھا ایک ہی تو اونٹ نہیں تھی نا خامند کو بٹھا دیا خود پیچھے بچے کو لے کے بیٹھ گئی اب اونٹنی کو چلائیں تو چلے نہیں اب خامند سے کہا کہ اونٹنی نہیں چلتی شاید مکے کے شہر سے ڈر گئی ایسا کرو آگے باہر پکڑ گئے اور جب ان کا شوق اتر جائے اونٹنے چل پڑے کیونکہ محمد یا ربھی کیسے پیچھے رہیں وہ تو پیغمبر ہے امام علم آئے اللہ تو ان کو بچپن میں بھی کسی کے پیچھے نہیں رکھتے ہاں کسی کو عزت دینے کے لیے خود پیچھے آ جائیں تو الگ بات جیسے کہ حضرت ابو بکر کو پہ کھڑا کر کے خود پیچھے آ کہہ دیے تو ان کو عزت دینے والی بات لیکن پھر بھی ابو بکر نہیں ٹھہرا حضور کہتے رہے اللہ رس نے کہا اللہ رس نے کہا اللہ رس نے, نے, نے کہا ابو بکر ڈہر جاؤ ڈہر جاؤ, بیر جاؤ واپس آگے حتیہ کی نماز کے بعد بھی حضور نے پوچھا کہ ابو بکر ما جا میں نے تمہیں کہا کہ کھڑے رہو گسلے پہ اس نے کہا یا رسول اللہ مالی ابن ابھی کو ہافا ابھی کوحافا کے بیٹے کی طاقت ہے کہ محمد مصطفیٰ کے آگے کھڑا ہو جائے یہ وہ بات ہے میں آپ کے آگے کھڑا ہوں تو اس لیے بھی اللہ کی شان ہے کہ موسا علیہ السلام آگے چلے اور چلتے چلتے چلتے حضرت شعیب کے پاس آ اچھا بات علوم ہی فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب سے برات وہی شعیب پیغمبر ہیں جو قوم مدین کی طرف بھیجے گئے اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ نہ وہ شعیب علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ یہ کوئی اور انسان ہے شخص ہے ان کا نام بھی شعیب اب جب آ گیا انہوں نے تسلی دی انہوں نے کہا موسا علیہ السلام مت گھبراؤ مت گھبراؤ تمہیں اللہ نے ظالم کے علاقے سے نکال دیا ہے نہ اب پچ گیا آپ نے بولنا کہ بالکل تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کالا تک اپنے جب تبدیل قوال عالت ان دا من انستا جل امیر اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ یہ عورتوں کا کمال ہے یہ عورتوں کا فہم و ذکا ہے کہ وہ عورت وسا علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان تھے سمجھ گئی کہ یہ عزت والا عزمت والا انسان اس میں فوراً اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان دیکھیں ہم دو بہنیں ہیں بھائی کوئی ہی. نہیں آپ بوڑھے ہو گئے ہمیں لوگ بکریوں کو پانی بھی نہیں پلانے دیتے تو اب ہم کب تک ایسے حالت میں زندگی گزاریں گے یہ نوجوان بڑا شریف آدمی ہے اور اس میں دونوں سکھتے ہیں کہ قوی بھی ہے امین بھی ہے ہمیں یعنی مضبوط بھی ہے طاقت والا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے اس کو آپ بلادم رکھ لیں تو اس پر بعد مفسرین نے روایات میں لکھا ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی سے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ قوی بھی ہے طاقت والا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے تم ایک لڑکی ہو کے کیسی بات کہ آج کل کا معاملہ ہوتا اور آج کل کی مادر پتر آزادی ہوتی تھی یہ سوال ہی نہ کرتے ماں باپ وہ تو کہتے کہ بھی پوچھنے کی ضرورت کیا ہے نو پرابلم یہ تو بہرحال بارہلکٹے جب لڑکا لڑکی ہوگا تو انڈرسٹینڈنگ تو ہو ہی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ تو آدمی اکٹھا جی رہتا ہے وہ ایک دفعہ میں ایک ہوٹل میں ہانگ کانگ میں تھا تو جلسے سے ہوتے رہے اصل میں پھر وہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں نا جی کہ صبح کو درس پہ زہر کے بعد جلسہ اور مغرب کے بعد جلسہ اور عشاء کے بعد تو بہت بھی میں تھکا ہوا آیا بے انتہا تھکا ہوا تھا تو وہاں جب ہم آئے تو وہاں تو آپ کو بتائیں کہ ملازمین لڑکے بھی ہوتے ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں سب ہوتی ہیں تو وہ ہمارے روم وغیرہ کو وہ ٹھیک ٹھاک کر رہی تھی تو وہ زیادہ تر وہ لڑکیاں ہوتی ہیں تو اس نے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی مجھے تو زبان نہیں آتی ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں ہم تو کبھی پرائمری سکول میں بھی نہیں گئے تو اس سے پوچھو کہ کیا ان کے ہاں سونا بات کا یا کوئی مساج وغیرہ کا سسٹم ہے تو اچھا ہے کہ آدمی سونا بات لے لے تھکان اتر جائے تو اس لڑکی نے فوراً کہا کہ ہاں یہاں تو بڑی بڑی اچھی مساجر ہیں اور لڑکیاں ہیں اور آپ نے کس قسم کا مساج کرانا ہے اور یہ تو بڑا کئی قسم کے مساج ہوتے ہیں مساج کی بھی قسم ایک مساج ہوتا ہے ڈیپ ایشو ایک ہوتا ہے ویری ویری ڈیپ ٹیشو میں نے کہا ہمارے یہاں پھر بگ ایشو ہو جائے گا میں نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں چاہیے بابا میں نے کہا تم تعلق کسی بھیجو مودی صاحب کو میں نے کہا جو ہمارے ساتھ تھے میں نے کہا یار آپ نے طالبوں میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے وہ کیا ہے تھوڑا سا وہ تیزی رکھا رہے ہیں اور کیا کرنا ہے یہ جو ہے نا کہ جو ہے نا مساج یہ ہمیں نہیں والا کھائیں گے تو بہرحال کہنے کی بات یہ تھی کہ جہاں یہ عالم ہو کہ فخر سے کہا جائے کہ آپ کے لیے تو لڑکیاں یہاں موجود ہیں مساج کرنے والی یعنی اس کو فخر سمجھا جائے اور ہوٹل کا اعزاز سمجھا جائے کہ یہ ہوٹل کا معیار ہے اسٹینڈرڈ ہے یہ فائیو سٹار ہے سٹار سٹار ہے سکسار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر فتنوں سے محفوظ رکھے یہ وہی دور ہے جو حضور نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا ایک زمانہ آئے گا کا دا ان کو من کرو معروف پل معروف یہ جب برائی بھلائی بن جائے گی اور بھلائی جو ہے وہ برائی یہ وہی آج یعنی آپ دماغ... یقین فرمائیں کہ ایک عورت کو صحیح معنی میں برقع پہنا دیں تو جو بھی ساتھ گزرے گا نا آج کل نیا نوجوان ہمارے جو بچے آج کل کالج شالج میں پڑھتے ہیں نا کاؤ بوائے کے سوں جب دیکھیں گے وہ کہیں گے وہ ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے کہ عورت ہے وہ برقاع ہو رہا وہ گول ٹوپی والا وہ سمجھیں گے یہ تو ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے یہ برقع ہے کیوں عورت کو قید کر کے رکھا ہوا ہے اللہ نے اس کو سن دیا ہے دکھانے کے لیے تو ہے لوگوں کو دکھائے لوگ انجوائے کریں جب سوچ اس طرح بگڑ جائے تو پھر اب حضور کی عدیز کو سمجھیں کہ کا دیں یقو رو من کرن کرو مارو ابھی آپ اب ایک مقد کو بھیجیں داڑھی ہو اور پنڈلی پر اس کے جناب کرتا ہو کمیز ہو یعنی اور اس کے بسواگ بھی جیب میں کھڑا ہو اور جناب وہ داڑھی مبارک بھی بڑی ہو اور بال بھی اور پگڑی لوگ ایک کارٹون اور جناب پن سائپ سوٹ ہو ٹائی لگی ہوئی ہو گئے کوئی پڑھا لکھا نہیں رہ. پڑھا دیا ہم جیسے لوگ تو ان کو جائز لگتے ہیں نا ملا یار آج اس آج کی اخبار آپ آپ نے پڑھی ہوگی لیکن ہم کو مرد ہوتی ہے نا کیونکہ ہم تو پڑھتے ہیں نا وطن بھی حاشا بھی اور اس کے لوازمات بھی پڑھی تو آپ نے بھی ہوگی کہ ایک ملک میں میں پڑھ رہا تھا کہ جس کا نام احمد ہو محمد ہو ایک اور نہ کھلو یہ نام خطرناک ہے اب دن میں کیا بٹھایا جا رہا ہے یہ نام کس کا ہے احمد محمد ال محمد و ان احمد وہ انواہی یعنی اندازہ کرو اور مسلمان ہیں اخبار پڑھ گئے پڑھ کے گزر گئے کسی کو کھٹکا ہی نہیں ہوگا آپ نے بھی پڑھی ہوگی اخبار ترقی میں آپ کی نظر ہی نہیں ہوگی آپ نے غور ہی نہیں کیا ہوگا کہ کتنی دور کی بات دشمن کہہ رہا ہے کہ اب یہ نام خطرہ ہے لہٰذا اس نام سے بچو ان کا اکاؤنٹ بھی نہ کھولا جائے بینک میں اگر کیسے نام کا ہے تو حقیق کرو کہ اکاؤنٹ ہے ان کو پتہ ہے یار یا دو آدمی کیا کر لو گے کیا حیثیت کیا ہے دو آدمیوں کی بات یہ ہے کہ اس نام سے نفرت دلانی ہے جس نام کو لیتے ہوئے جب تک ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں ہمیں تسکین نہیں ملتی بات صرف یہ ہے ورنہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یار یہ چار مولوی ہیں چار آدمی جن بچاروں کو رات کو روٹی نہیں ملتی ہے ہمارا کیا بگاڑ ان کے پلے میں ہے کیا یہ کس کھیت کی مولی ہے یہ تو تماشا ہوتا ہے دکھانے کے لیے جس کو کہتے ٹوپی ڈراما یہ تو ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں میرے بھائی یہ کوئی حقیقت تھوڑی ہوتی اچھا ادھر ہمارے مولوی ہیں وہ بھی جناب لنگر کس کے آ جاتے ہیں ہم مٹا دیں گے کیا کیا مٹا دو گے بھائی تم تو بسی نہیں بنا سکتے مٹا کیا دو گے ہاں بنایا ہوا ہے مولوی نے جوش دیا ہاں کیا بس میں بس میں جو مسافر بیٹھے وہی ہے انجن میں مارا تھا وہی لوگ ہمارے ان لوگوں نے دماغ بچوں کے ان کو غلط کر کے ایسا خراب کر دیا ہے کہ پورے عالم میں ہم رسوائی کا ذریعہ بن گئے یہ کوئی طریقہ تو نہیں سرکار دو جہانیں تیرہ سال تک صحابہ نے مار برداشت کی ہے کفارے قریش کی ایک تھپڑی جواب میں نہیں مارا تو ہمیں سبج کیا ملا کیوں نہیں حضور باغ نے جہاد کیا اس وقت دعا مانگتے بدر میں جی اتر سکتا ہے مکے میں نہیں اتر سکتا تھا راستہ بھول جاتا نہیں اگر بدر میں اس فرشتے اتر سکتے ہیں اور حضور دعا مانگتے کہ مکے میں ایک بریشتہ ہے سارے ابو چہار کمپنی کو پکڑ کے اٹھا کے پینٹین وجود ہی ملتا لیکن تیرہ سال مال برداشت کی اور جہاد کب کیا اس دن علین جب مظلوم بن کے ہجرت کر کے ودینے گئے جب طاقت بنی پھر اللہ کے پیغمبر آئے سلو کرنی پڑی واپس جانا پگا چلے گئے فتح مکہ پہ جب آئے تو ایک قوت بن کے آئے تو اگر آپ کو اللہ قوت دے اسلام کو قوت دے مسلمانوں کو قوت دے آپ کو علم دے آپ کو ٹیکنالوجی دے پہلے آپ اپنی وہ پیدا کریں یہ تو نہیں کہ ایک ایک آدمی جا کے لڑ پڑے گا تو کیا ہو جائے گا یہ تو نوز باللہ الٹا فساد کے ذمہ دار بن جاؤ الٹا ہمارے الزامات کی ایک بلا وجہ لسٹ لگ جائے تو بہرحال جناب اب دیکھیں کہ حضرت اوشاء علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے کہا کہ یہ دو صفتیں القوی الامین یہاں سے نے فرمایا یاد رکھو کہ اگر ہم قرآن کو سمجھتے نا اور ملازم رکھتے وقت دو چیزوں کا خیال رکھتے ایک تو القوی کے کام پر اس کو قوت بھی ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ امانت والا بھی ہو اب یہ تھا ہمارے ہاں ایک منسٹر بنایا تھا انہوں خود ٹی بی پیشنٹ <تصفح> میں نے بعد میں پوچھا انہوں نے کہا یار اس مریض کو ضروری ہے صحت بنا بنانا انہوں نے کہا اسی لیے تو بنایا بیچارے کا علاج ہو جائے گا باہر کیا جائے گا دورے پہ علاج ہو جائے گا اسی لیے تو بنایا ہے ہمیں پتا نہیں ہے کہ بیمار ہے اسی لیے بیچارے کو بنایا انہوں نے کہا یہ نوازنے کا طریقہ ہوتا ہے کسی بیمار کو باہر بھیج دیا اس بہانے علاج ہو جائے گا اس کا مفت میں سرکاری خرچ میں دیرنا بھی نہیں لگے گا اور وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی تو بہرحال مقصد یہ ہے میرے کہنے کا کہ دو چیزیں اور ایک وہ چیز جو بوسا علیہ السلام نے کہی تھی کہ اجعلنی علا الارض انی علیم کہ مجھے عہدہ دے دو اگر تو میں جاننے والا بھی ہوں اور حفاظت کرنے والا بھی ہوں تو اگر ان چار چیزوں میں نظر رکھی جائے تو آپ کو کبھی بلادم سے دھوکھا نہیں ملے گا ایک وہ حفاظت کرنے والا ہو اس کام کو جانتا ہو طاقت بھی رکھتا ہو اور امانت والا ہو تو باپ نے پوچھا تمہیں کیسے بتائے کہ وہ بھی نے کہا ابا جان سیدھی سی بات ہے کہ جو پتھر دس آدمی سے نہ اٹھ سکے اکیلا مسالے سلام اٹھا دے تو کبھی نہیں ہے اور باقی رہی امین کی بات کہ نوجوان ہو سیحت ہو طاقت ہو اور میری بھی جوانی کا دور ہو اور جو بندہ مجھے آگے نہ چلنے دے کہ میرے بدن پہ میرے سراپا پہ بھی نظر نہ پڑے کہا میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو اس سے بڑا بھی کوئی امانت والا ہوگا جو میرے بدن پہ نظر ڈالنا بھی نہیں چاہتا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فورنر راضی ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے حضرت مساح سے اتنی اریدو نے کہا کہ ہاتھ ہے ہی نہیں کہ میں ان دونوں سے کسی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے پاس جو ہے آٹھ سال یا دس سال رہ کے پھر یہ میرے بکریاں وغیرہ یہ کام شام سب کرنے پڑیں ہماری یہاں بہت بڑی بحث لکھی ہیں کہ کیا یہ کام کرنا جو ہے حق المہر کا عوض ہو سکتا ہے یعنی اس کی ہمیں بحث کی ضرورت ہی کیا ہے وہ تو زمانہ موسر علیہ السلام کا اس وقت کی شریعت الگ علی... شریعت محمد مصطفیٰ الگ علی... تو ایسی ابحاس میں پہلے ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ملازم رکھیں تو وہ تنخواہ بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے تو آخر آٹھ سال کی تنخواہ کتنی بنے گی تو اگر وہ تنخواہ حق المر بن جائے تو جھگڑا کیا تو بہرحال موسا علیہ السلام نے قبول فرما لیا تو علامہ نے لکھا ہے کہ دراصل یہ اس عورت کی عظمت تھی اور عقل تھا کہ موسا علیہ السلام کو پہچان گئی کہ القوی العمین اور پھر اسی کی بیوی بنی اور اللہ نے موسا علیہ السلام کو پھر رسالت سے اور اللہ پاک نے پیغمبری سے نوازا اور اسی طرح دیکھیں کہ عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کی تکلیف کو دیکھے موسا جیسا پیغمبر رسول قلیم اللہ تڑپ گئے کہ کیوں آپ کی بکریاں پانی کیوں نہیں پی اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو اسلام میں کتنی بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور کتنے بڑے مقام سے نوازا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پانی پلا رہے ہیں تاکہ بچیوں کو تکلیف نہ ہو عورتوں کو تکلیف نہ ہو اور پھر اندازہ کریں کہ عورت کی عفت و عظمت کتنی بڑی بلند ہے کہ اللہ کا نبی آٹھ سال یا دس سال ڈپٹی کرے آٹھ سال کسی کی ملازمت کرنا آسان بات لیکن اللہ نے باقاعدہ قرآن میں لکھا ہے يا رب اني اريد ان انقي حقا يذبن تيا تين علي الا انت تجرني ثماليا هج فان اتمم 18 فمن عندك وما اريد ان وما أريد أن عليك ستجدني إن شاء الله إن شاء الله من الصالحين حضرت شعیب نے فرمایا کہ علیہ السلام آٹھ سال اور اگر تم اپنی مہربانی سے دس سال پورے کر دو تو تیرا احسان ہوگا اور یاد رکھیں میں تمہیں زیادہ مشقت میں نہیں ڈالوں گا میں زیادہ تمہاری پریشانی کا باعث نہیں بنوں گا بلکہ اللہ کو منظور ہے تو تم مجھے اچھے لوگوں میں پاؤ گے حضرت علیہ السلام نے قبول کر دیا فرمایا قال ذالک فلا پکیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعیب مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے لیکن یاد رکھو یہ میری مرضی ہوگی کہ آٹھ سال پورے کروں یا دس سال پورے کروں لیکن اس سارے قول پر میرا اللہ گواہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس پہ پورا پورا اتریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان بخشی ہے عورت کو کہ اللہ کا نبی اس کی حفاظت کے لیے بکریاں چلا رہے اور پھر یہ وہی عورت ہے جو بیوی بنی اور جس کو لے کے موسیٰ علیہ السلام چلے اور جب اس کو سردی محسوس ہوئی پریشانی محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ نے اسی اپنی بیوی کو کہا تھا جس کا ذکر ہے فلما کدا مسل و ساری آورینار آنست نارا لعلي آديكم منها بخبرٍ او جزو ناریلا اللہ کم تسلون امو سال السلام جب اپنی بیوی بی کو لے کے چلے اور سردی کا موسم ہے اور سور کے مقام پہ آگ کی روشنی نظر آئی میں اپنی بیوی بی سے ٹھہرو انتظار کرو انارن مجھے دور سے آگ کی روشنی نظر آ رہی ہے میں وہاں جانے کے بعد یا تو رستہ بھی ملوم ہو جائے گا یا کوئی تھوڑی سی آگ لے آؤں گا تاکہ تم بھی گرمی حاصل کر سکو مقام دیکھیں عورت کا کہ اللہ کے پیغمبر کو آٹھ سال تک ایک ایک عورت کے لیے خدمت کرنی ہے اور پھر عورت کو لے کے چلے ہیں عورت کو بٹھا کے اس کی حفاظت کے لیے آگ لینے کے لیے بھی اللہ کا پیغمبر جا رہا ہے اب یہ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ آگ تو نہیں ہے یہ تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے اور مجھے نبوت ملنے والی ہے یہ تو وہاں حضرت مصعل السلام تو اللہ نے عورت کو کتنی عزمت بخی ہے کہ کبھی وہ پیغمبر کی بیوی ہے کبھی وہ پیغمبر کی بیٹی ہے کبھی وہ پیغمبر کی ماں ہے کبھی وہ پیغمبر کی بہن ہے اور قرآن نے سارے روپ ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ اگر ماں کے روپ میں دیکھنا ہو تو ام میں موسا پہ نظر ڈالو ماں کے روپ میں دیکھنا ہو تو ام میں بی بی مریم پہ نظر ڈالو اگر بہن کے روپ میں دیکھنا ہو تو پھر اکتے موسا پہ نظر ڈالو اور اسی طرح بیوی بی کے روپ میں دیکھنا ہو تو پھر اس کے بعد وہ مصطفیٰ کی زوجہ پہ نظر ڈالو یا حضرت اسلام کی زوجہ پہ نظر ڈالو اور اگر مشیر اور رائے لینے والی بات دیکھنی ہو تو پھر دیکھو کہ نے کس مندی سے رائے دے کے بادشاہوں کے فیصلوں کو بدل ڈالا شرط یہ ہے کہ ہم سمجھیں اور قرآن کو اسی روشنی میں دیکھیں جس روشنی میں اللہ نے اتارا ہے اور تعصب کی پٹی اتار دیں پھر اندازہ کریں کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزمتوں سے نوازا ہے وہ آخر وبا علیہ وصل اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ اجمعی محترم واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز جوانو آپ کے اس پروگرام میں جو مسجد مستشفہ میں ڈاکٹر حضرات کی محنت سے اللہ نے جاری فرمایا ہے ہمارے دروس اب اس ضمن میں تھے کہ اللہ نے جن خواتین جن عورتوں کی عظمت کا شان کا عفت و عصمت کا ذکر اپنے قرآن میں کیا ہے تو اسی ایک لفظ سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت جیسے آج اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی کا حوالہ دیں یا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کسی کا حوالہ دیں تو اس بندے کی شان کتنی اونچی ہوگی کہ ہر آدمی کہے گا کہ جی اس کو امام و اور امام بخاری یاد کریں تو جن کا ذکر اللہ خود قرآن میں فرمائے ان کا کتنا مقام ہوگا اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ اسلام میں عورت نہ کس عقل ہوتی اور اسلام میں عورت جو ہے ایک بے حیثیت ایک قیدی ہوتی اسلام میں عورت جو ہے وہ ایک باندھی ہوتی اسلام میں عورت جو ہے وہ ایک انسان کے خواہشات نفسانی کے بٹانے کا ذریعہ ہوتی تو انسان اللہ اس پہ اتنا اونچا تو نہ کر اسی ضمن میں ہم نے جو قرآن مقدس میں جن خواتین محترمات کا ذکر ہے ان میں ہم نے امراط عمران اور بی بی مریم علیہ السلام اور اس کے بعد ام موسا علیہ السلام اخت موسا علیہ السلام اور پھر ابنتا شعیب علیہ السلام ان کے واقعات کا ہم نے ذکر کیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح کیا اندازہ کریں کہ نکاح کی عظمت اور اس میں حق المہر کی عظمت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا آدمی دس سال کے لیے بکریاں چلا رہے ہیں یہ تو مستشرقین کا اعتراضات ہوتے ہیں یہ جی کل مہر کیا ہے جی یہ جی ہے جی عورت کو خریدا جا رہا ہے یعنی بغیر پیسے کے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ تو گرل فرینڈ شمار ہوگی لیکن اگر اللہ اس کی عزت کر رہا ہے کہ دنیا میں کوئی معاہدہ جو ہے اس کی قیمت تب ہوتی ہے کہ جاب کچھ دیں ورنہ آدمی کہتا ہے جی کوئی سودا پکا نہیں آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا ولہ نے فرنہ, فرنہ نکا بھی کہا کہ تم ملو کود ہے اس کو پکا کرو اور پھر اس کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ اشرا سنین دس سال تک اللہ کا پیغمبر ایک عورت کے لیے بکریاں چلا رہے ہیں عورت کا کتنا بڑا مقام ہو ابنت شعیب کا کتنا بڑا مقام ہو اور اسی زمن میں آگے چلیں کہ حضرت مسا علیہ السلام جب اپنی بیوی بی کو لے کے چلے اور راستے میں سردی کی شدت ہے دور سے آگ کی روشنی نظر آئی تو حضرت علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی بیوی بی سے کہا کہ آپ ٹھہریں آپ تشریف رکھیں نے شیو رکھے آپ بیٹھو کام میرے دل میں اگر آج کی تہذیب ہوتی تو اس کا تقاضت یہ ہوتا نا چلو جی کٹھے چلتے آپ بھی چلے آپ کیوں بیٹھی ہی رہے ہیں یہ تقریب اسلام ہے کہ عورت کیوں بے پریشان ہے کنست آتی کو منا دے خبر یا تو میں وہاں سے کوئی راستے کا بھی پتہ کر لیتا ہوں یہ کم از کم میں وہاں سے کوئی تھوڑی سی آگ لے آؤں گا کہ آگ جلا رہے تاکہ آپ بھی گرمی حاصل کر سکتے تو اب بہرحال پھر قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس کے بعد اللہ نے ان کو مقام رسالت سے سرفراز فرمایا اللہ نے ان کی دعوت سے ان کے بھائی سید نہ ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور اللہ نے دونوں کو حکم عطا فرمایا کہ اب آپ فراؤن کے پاس جائیں اور پتا حضرت مسا علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام دونوں آئے فرعون آؤن کی دربار میں اللہ کی توحید کی دعوت دی فرعون بدبخت اپنی باتوں پہ اڑا رہا اور اپنی قوم کو بھی دھوکھے میں ڈالنے کے لیے کہنے لگا کہ یہ جادوگر لوگ ہیں یہ جادو سے ڈرانا چاہتے ہیں یہ جادو سے ہمیں ملک سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں ہم بھی اپنے ان کہا ٹھیک ہے آپ بھی اپنا حکم دیں اور جادوگروں کو بلا لیں تو جادوگروں کو بلایا گیا اب یہ سارے واقعات رحمد للہ چونکہ کس سلمبیا میں پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں اب ان کو زہرانے کا ہمارا موضوع بھی نہیں تو ایک دن جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا اس ایک دن میں یہ طے ہوا بسرا علیہ السلام کے ساتھ کہ بھائی آپ بھی آ جائیں اور ہم اپنے جو سائرین ہیں ان کو بلائیں گے تو مقابلہ ہوگا اور پھر پتا لگے گا کہ کون غالب ہے اور کون مغلوب ہے تو بہرحال اب یہاں سے دیکھیں کہ موسا علیہ السلام جب آئے ہیں دوبارہ تو امرا تھا وہ فراؤن کی بیوی جس نے سیدنا آ علیہ السلام کو سب سے پہلے گود میں لیا تھا جس نے سیدنا موسا علیہ السلام کو صندوق سے نکال کے قرت عین نیلی ولق اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی عقل مندی دیکھو عورت کا مقام دیکھو کہ موسا علیہ السلام ابھی تو دودھ پینے والے بچے ہیں لیکن وہ ان کی پہچانی ان کا چہرہ ان کا مہرہ ان کی آنکھیں ان کے انداز کو دیکھ کے بھی, بھی پہچان گئی کہ اس میں اس بچے میں کوئی نہ کوئی شان ہے یہ تو مقام ہے نا وہ اسی لیے جیسے کہ بال آسار میں اور روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر پہ جب ایک دن ان کے والد ناراض ہوئے غصے میں آگئے کہ اس نے میرے بت کو توڑ دیا ہے تو حضرت ابو بکر کی والدہ نے کہا ابھی کہا سے کہ میرے بیٹے ابھی بکر کو کچھ نہ کہنا ان میں ابنی ہادہ نہ حشان نہیں ہے میرے بیٹے کا کوئی اللہ کوئی مقام دیں گے عزمت والا بیٹا حالانکہ ابھی تو حضرت پاک نے بوت کا دعویٰ نہیں کیا ابو بکر مسلمان نہیں ہوئے لیکن عورت کی دور اندیشی دیکھے عورت کی پہچان دیکھیں ابنی ہاد لان یہ میرا بیٹا ہے اس کا کوئی مقام ہے اللہ کا لگا کہا کہا, کیا ہے میرے خدا کو توڑ دیا میرے بت کو توڑ دیا اس نے اتنی بڑی دیا کی اور اب کہتے ہیں میں کچھ نہ کہوں اس نے کہا بالکل کہو یہ کوئی شان والا بچہ ہے کہ جب یہ میرے بطن میں تھا اور میں ایک دن ایک وادی سے گزر رہی تھی تو میں نے ایک آواز سنی تھی کہ اب آمد اللہ بالتحقیق اے اللہ کی وادی تمہیں مبارک ہو تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے نا تیرے بطر کے اندر جو بچہ ہے اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ سمائے اس بہو صدیق بہ النبی یقون رفیق کہ وہ آسمانوں میں صدیق کے لقب سے ملقب ہے اور ایک نبی پیدا ہوگا جس کا یہ رفیق بنے گا تو بی بی آسیہ پھر کی بیوی بی جو ہے ان کا نام تھا آسیہ بنت بنتمزاہم یہ بھی بادشاہوں کی بیٹی کیونکہ پھر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا تو بادشاہ نے اپنے ہم پل رشتہ کیا ہوا تھا تو آسیہ بنت مزاحم جو ہے یہ پھر کی بیوی بی تھی اور اس زمانے میں کوئی کافر کا یا مسلمان کا یہ نکاح کا یہ تو کوئی تو بھی نہیں تھا کہ حضور سپا زمانے میں بھی کافر اور مسلمان عورتوں کے نکاح ہوتے تھے حتہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے لیے کہا جو ہے وہ قابلوں سے کیے آپ کے رشتے دار تھے وہ قابل کیونکہ اس وقت تو منع تین ہے تو بی بی آسیہ بنت مزاہم یہ فرعون آؤن کی بیوی بی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا اور کہا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور پھر گھر میں رکھا پول موسیٰ کو پاس یا ان کی پرورش کی ان کی نگاہداشت کی حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے شباب پہ آ گئے اور وہ واقعی آیا اور موسیٰ علیہ السلام میں چھوڑ کے بھاگ گیا سے تھے آپ فرار ہو گئے اور حضرت شعیب کے پاس پہنچ اب علیہ السلام واپس آئے آخر وہ تو ملکہ ہے اس کو بھی تو پل پل کی خبر پہنچ رہی ہے اور وہ ایک ایک پل جناب اس نے تو پھر نوکرانی کی جی لگا رہے مجھے بتاؤ میرا موسا کہ کیا کیا ہے؟ پالا ہے فا. تو انہوں نے بتایا کہ موسا علیہ السلام نے تو چلنج کر دیا ہے پھرا ان کو انہوں نے کہا ماؤ دکھ ماوید یو کہ تمہارے جو عید کا دن ہے نا اسی دن آپ کا ہمارا مقابلہ ہوگا نے کہا کہ موسا پھرا ان کو اس کے پاس کوئی لشکر کوئی نہیں ایک بھائی ہے ایک آپ ایک لاٹھی ہے اللہ کے پیغمبروں کے پاس تو یہ ہو جاتا ہے آج بھی فقیروں کے پاس کیا ہے آج بھی فقیروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ بس جناب ایک بوری بوریا ایک بستر اور ایک لاٹھی وہ کبھی ٹیک لگا لی کبھی گٹری لٹکا لی کبھی جناب راستے سے کوئی چیز ہٹا لی تو اب بھی بھی آسیا ایک ایک پل کی خبر اور پریشان بھی ہیں کہ مسالیہ السلام بچپن میں تو اللہ نے بچا دیا جوانی میں بھی اللہ نے بچا دیا ان کے ہاتھوں سے ایک بندہ بھی مارا گیا پھر بھی اللہ نے بچا دیا چلو مسالیہ صاحب بچ تو گئے لیکن اب وہ خود آ گئے. اس شیر کی کچھار میں مقابلہ کرنے کے لیے دوبارہ تو کوئی بات ضرور ہے پھر آؤن کو چیلنج کرنا فقیروں کا یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کچھ تو ہے کہ میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں یہ کوئی بات ہے کہ مثال علیہ السلام آ کے پھراؤنے وقت کو چیلنج کریں یہی حق والوں کی پہچان ہوتی ہے یہ جو ہوتے ہیں نا یہ جی خوشحال بھی ہو تو درباری ہوتے ہیں نا درباری راگ بھی ہوتا ہے نا گانے والا وہ تو درباری لوگ ہوتے ہیں سرکاری لوگ ہوتے ہیں اصل حق والے تو یہ ہوتے ہیں نا کہ لائے قابو نہ فی اللہ اللہ کے سوا کسی کا درد اب جب مقابلہ آ گیا تو بی صاحب انتظار میں بیٹھے اور اللہ کی شان دیکھیں گے علیہ السلام جب آئے اور جادوگر آئے وہ تو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور جناب انہوں نے رسیاں ڈالی اور سانپ بن کے دوڑ رہے ہیں مشار سوچ رہے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے بھی وہی جادو بنا دیا ہے جو میں نے رکڑی ڈالنی ہے تو وہ بھی تو سانپ بن جاتی ہے اب لوگ دیکھیں گے یہ تو ستر ہزار سانپ بنا ہوا ہے اس لیے دل میں کچھ خوف کر رہے ہیں اللہ نے حکم فرمایا پر میں کس بات کرتا ہوں ازا تلیکل اللہ نے وا بے تھی جی کہ وہ علیہ السلام کیوں آپ گھبراؤ آپ اپنی لکڑی تو ڈالیں آپ کو جو ہم نے موجلہ دیا ہے آپ اپنی لکڑی ڈال کے ذرا تجربہ تو کریں فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا یا جب آپ نے لکڑی ڈالی تو لکڑی او اتنا بڑا اجدہ بنا صرف اجدہ نہیں بنا انہوں نے جو جھوٹے سام بنائے تو سب کو نکل گیا اب جب سب کو نکلا تو وہ جادوگر جو تھے نا جی وہ سمجھ گئے ان نے کہا کہ یہ جادو نہیں بگلی بونا کالو آ منا بنا برب العالمین اس لیے علماء کہتے ہیں کہ علم علم ہوتا ہے چاہے غلط بھی گونہ ہو علم علم ہوتا جہل کچھ بھی نہیں ہوتا کل بشلم شیبل جہل نہیں تھا بھشی علم جو ہے چاہے جادو کا علم حرام ہے لیکن اس کے ذریعے وہ فوراً پہچان گئے کہ مسلا علیہ السلام نے جو لکڑی دا ہے جادو نے وہ سجدے میں گر گئے ایمان لے آئے اور بیبی کو خبر بھی نہیں ان نے کہا علیہ السلام غالب آ گئے اور سارے اتنے جتنے زیادہ سے مسلمان ہو گئے تو بیوی نے کہا کہ میں بھی اسلام لے آئی علیہ السلام کے دین تو بیوی آسیہ جو ہیں وہ بھی مسلمان اب بات چلتی رہی اور چلتی رہی اور چلتی رہی اتفاق دیکھیں آزمائش جب آتی ہے نا جی تو پھر ایمان والوں پہ ہی آزمائشیں آتی پھر آؤن کی بیٹی کی ایک مشاتا تھی جو اس کے غسل کا اور بال سنوارنے کا اور میک اپ کا اور یہ خدمات سر انجام دیتی تھی جیسے آج کل بیوٹی پارلر تھے تو ایک دن وہ مشاتا جو تھی فراؤن کی بیٹی کے بال سنوار رہی ہے اس کے ہاتھ سے کنگی کر گئی جب اس کے ہاتھ سے کنگی گری تو اس نے فوراً کہا کہ آؤز باللہ تو پھراؤن کی بیٹی نے سنا اللہ کا لفظ جب سنا تو کہا کہ کیا مقصد ہے تمہارا کس کی پناہ پکڑی ہے تم نے اس نے کہا خدا کی جی، اللہ کی اس نے کہا ہل اند کے رب البی میرے خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے اس نے کہا کہ ہاں اس نے کہا ہے ہاں. ربی وربو کے و ابو کے ورب العالمی جو میرا بھی خدا ہے تیرا بھی خدا ہے تیرے باپ کا بھی خدا ہے ساری کا اللہ تو وہ ہے یہ کیا ہے تمہارا باپ یہ تو بندہ ہے. غصے میں آگے ابن دفر آ کے اب نظر آؤ نے تھپڑ مارا بادشاہ کی بیٹی تھی تھپڑ مارا زور سے اس نے کہا بی بی جو مرضی مل آئے ملازم لوگ ہیں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن خدا وہ ہے یہ کہتے انسان ہے مخلوق ہے یہ کہتے خالق بند رکھا مخلوق مخلوق ہوتی ہے خالق خالق ہوتا ہے تو اللہ کی جات ہے یہ تمہارا بات ہے انسان ہے یہ کھانے کا محتاج ہے پینے کا محتاج ہے بیوی بی کا محتاج ہے بچوں کا محتاج ہے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں وہ لم تو لم یلد و لم یو تو بہرحال یہ رپورٹ جو تھی پھر آ ان کو دی گئی کہ بھئی آپ کے تو گھر میں وہ مشاتا مسلمان ہیں آپ لوگوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں آپ لوگوں پر دباؤ ڈالتے پھر رہے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر سے اسلام پہنچا ہوا ہے آج بھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا کا خبر جو ہے وہ اپنے قوت میں بدمست ہو کر فیلے بدمست کی طرح دن آ رہا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے ان کے گھر میں اسلام کو بھرنا کیوں الحق کو یاد بلا اللہ حق نے غالب رہنا ہے تو بادشاہ پھر جوش میں آ اس نے کہا بلاؤ اسی وقت بلایا گیا اس نے کہا کہ تم کیا کہتی ہو میں خدا نہیں ہوں نے کہا بالکل نہیں تم انسان خدا کہتے ہو خدا روٹی کہتا ہے خدا ہما میں جا کے اپنے بورو براز میں بیٹھا رہتے ہیں اچھے خدا ہو تمہاری تو ہوا بند ہو جائے نہیں ہمارے اللہ اچھے خدا ہو تم یہ کیا ہے دربار یا دولت یہ تو آئی تھی اس نے کہا اچھا تو کون خدا ہے اس نے کہا جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا وہ تیرا بھی خدا ہے رونیمان رابط بکرگن وہ سب کا علا ہے تو اس نے حکم دیا کہ اس کو سزا دی جائے اور پتہ کرو کہ کوئی اور بھی مسلمان ہے تو بعض محرفیم نے لکھا ہے کہ اسی سے یہ کمزوری بھی کمزور پہلو بھی نکلا کہ تمہاری تو بیوی بی مسلمان ہو چکی تم مقادمہ کو تو ڈانٹ رہے ہو اس کو تو سزائیں دے رہے ہو پہلے اپنی بیوی کا تو پتا کرو تمہارے تو ملکہ جو ہے وہ خود مسلمان ہو چکی ہے مسالے اسلام پر ایمان لا چکی ہے اب پھر آؤں تو اور کھول گیا نا یہ جی اس کی تو گویا کہ آپ یوں سمجھے نا کہ اللہ معاف کرے جیسے آگ پہ پیٹرول ڈال دو یا کسی کی زخموں پہ مرچ ڈال دو وہ تو اور غصے میں آیا اور آ کے بلایا بیوی بی آسیا کو کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اسلام لے آئیے اتنے کہا اگر پتہ چلا ہے تو ٹھیک چلا ہے میں مسلمان یہ ہے ایمان آپ کا ہمارا ایمان بھی تو ہے نا مچل بس اللہ کرے کلمے پہ موت آ جائے شاید بج جائے ورنہ اللہ کچھ نہیں اللہ اپنی قدرت سے آخری وقت میں زبان پہ کلمہ توحید جاری کر دے اور اس سے نجات مل جائے تو کھا دے فراؤن جب غصے میں آیا پتا ہے وہ سزا کہتے فراؤن ادا میکوں والا فراؤن علماء نے لکھا ہے کہ وہ بد بخت ایسے سزا دیتا تھا کہ دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں میکیں گڑوا تھا یا زمین پہ لا دیتا تھا اور ہاتھوں میں میکھے زمین میں گاڑ دو ادھر بھی میخ لگا دو پاؤں میں بھی میخ لگا دو اور اوپر ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ جی پہ لٹکا دیتا تھا کہ اب بات کرو اگر وہ اسی پہ مجھ سے رہے تو آخر میں پھر پتھر وہ اتنا زور سے گرتا تھا کہ آدمی بالکل ریزا ریزا ہو جاتا تھا پسکلے اندازہ کریں اس بی بی کا اس کی عزمتا کا جس کا ذکر اللہ کا قرآن کر کے ملکا ہو اتنی بڑے بادشاہ کے محل میں رہنے والی پرورش پانے والی اور خود بھی بادشاہوں کی اولاد ہو اب ہاتھوں میں ہیں اور پاؤں میں میکیں لگی ہوئی ہیں اور دھوپ میں پڑی ہے اور اوپر جو ہے وہ پتھر لٹکا دیا گیا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ ہاں انکار کرو من ربو کے تیرا رب کون ہے کہا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے تو نہیں تو پتا ہے اسی کو قرآن کہتا ہے اذ قالت رب بن جنتی منفراؤ نام جلی منل والی بھی دعا کر رہی ہے کہ میرا مولا مہربانی فرما لے یہ نہیں کہتی کہ اللہ مجھے بچا لے ورنہ اللہ تو قادر ہے کہتی ہے مولا مجھے اب اسی دین پہ موت قبول ہے کیوں زندہ رہوں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے صرف مجھے جنت میں اپنے پاس گھر دے دے اب یہ محل مجھے نہیں چاہیے اب جنت یہ محل چاہیے اب دنیا نہیں اب آخرت دینا تھا وہ لجنیؤ ناملی مفسرین فرماتی ہیں کہ اس نے دعا مانگی اللہ مجھے فراؤن اور اس کے عمل یعنی اس کا عقیدہ اس کا چلن اللہ اس سے مجھے نجات دے اور اس ظالم قوم سے بھی مجھے نجات عطا فرما یہاں ابھی بھی دعا کر رہی ہے اب یہ ہوتا ہے دعا کا وقت ایسے دعا کرو بس دیکھو کیسے منظور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہم تو صوفوں پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں نا ایئر کنڈیشن چلا کے دعا کرتے ہیں ہم تو ماشاءاللہ کپڑوں پہ مٹی نہ لگے جھاڑ جھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں دعاؤں کے لیے دعائیں کیوں کی جاتی ہیں یہ فضا پیدا کر یہ مظلومیت کا مقام پیدا کر پھر جو اندر سے چیخ نکلتی ہے وہ سی بھی عرش پہ جاتی ہے اتنا انداوت المظلوم لئی سب و بین اللہ یابن کہ مظلوم اس کی سیاہ سے بچو اللہ اور اس کے درمیان میں بے پردہ کوئی نہیں ہوتا جب دعا کا اللہ نے حکم دیا عجیب حاضر بے جنید میں سارے پردے ہٹا دو اور بی بی آسیہ کو جدت کا گھر دکھلا دو ابھی گھر دکھلا دو اسی حالت میں دکھلا دو جنڈر تو موجود ہے اور سارے پردے جبریل نے وہ آسمانی پردے جو تھے وہ حجابات ہٹا دیے گئے اور بی, بی کو نظر نظر آ گیا گیا یہ بتا دیا گیا کہ ہاری ہی بھائی کے فی الجندہ اور سب سے آئندی اور سب سے اونچا گھر جنت میں کس کا ہوگا محمد حمد مصطفیٰ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ بی بیوی آسیا تو نے میری توحید کے لیے قربانی دی ہے تو دنیا میں تو پھر آ ان کی بیوی بی تھی لیکن قیامت میں محمد حمد مصطفیٰ کی بیوی بی بنو گی کتنی بڑی عظمت اللہ نے عطا فرمائی کہ بی, بی آسیہ جو ہیں ان کا جنت میں اللہ اپنے نبی محمد وصفا سے کا فرمائی اور سب سے اونچا مقام جنت میں کس کا ہوگا محمد رسول صلی اللہ علیہ والا علیہ وصابی وسلم یعنی اللہ کی مخلوق میں تمام انبیاء میں سب سے بڑا مقام جو وہ حضور کا ہی ہے اسی لیے بعض مورخین میں نے واقعات میں ہیں کسی حدیث مبارک میں تو میری نظر سے نہیں گزرا اللہ کہ ایک دن بی عائشہ بی صدی کا اور بی, بی سیدہ فاطمت الظہر رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے درمیان میں ایسے آپس میں بات چل پڑی تو سیدہ فاطمت الظہر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہنے لگی کہ بی عائشہ ویسے تو تم ام بحاد المنین ہو میری ماں ہو اللہ نے تمہیں اب امباحاد المومنین بنا دیا ہے لیکن ناراض نہ شاہ نے میرا دیا نہ مرتبہ میرا زیادہ ہے چاہے میں آپ کی بیٹی ہوں چاہے آپ میری ماں بن گئی لیکن اس کے باوجود آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بی بی عائشہ نے کہا کہ لما جائے آپ فاطمہ پوچھا کہ فاطمہ بیٹی کیا بات ہے اس نے کہا کہ دیکھو بی بی عائشہ آپ کو جتنا شان بھی رہے لیکن کیا کہیں گے فاطمہ بنت ابی بکرن کہ فاطمہ کون ہے بھائی ابی بکر کی بیٹی ہے یعنی حضور کے ایک خلیفہ کی بیٹی ہے حضور کے ایک صحابی کی بیٹی ہے لیکن جب میرا نام لکھا جائے گا تو فاطمہ تب محمد ام. کہ فاطمہ کون ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے تو تمہارا باپ چاہے لاکھ ابو بکر بن جائے لیکن محمد مصطفیٰ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تو جب فاطمہ تو بنتا بحمدن ہوگا تو تم میرا کیسے مقابلہ کر سکتے لیکن بی بی عائشہ تھی آ عالمہ ذکیا فہیمہ بی بی عائشہ نے کہا کہ سیدا تیرے شان سے تو مجھے انکار ہے ہی نہیں تیری عزمتوں کا تو مجھے انکار نہیں ہے لیکن بیٹی آپ نے دنیا پہ غور کیا آخرت میں غور نہیں کیا تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ کیسے انہوں نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا فاطمہ تم بڑے سے بڑا دور لگا کے علی کا ہاتھ پکڑو گی میں تو محمد کا ہاتھ پکڑ کے کہاں بیٹھی ہوں تو شان میرا اونچا ہوگا کہ تیرا اونچا ہوگا میں تو حضور کے گھر میں ہوں گی اور تم علی کے گھر میں ہوگی علی کا لاکھ مقام ہو جائے محمد مصطفیٰ کے برابر تو نہیں ہوگا نا فضا فاطمہ تو بی بی فاطمہ بھی آسمین کہا کہ ہاں آپ نے یہ بات کی کہ آخرت میں تو ہر بیوی اپنے خاند کے گھر میں جائے گی تو لازمی بات ہے کہ میں تو حضرت علی کے گھر میں جاؤں گی اور آپ تو پھر محمد رسول اللہ کے گھر میں جائیں گے تو یہ مقامات تھے ان عورتوں کے ان خواتین محترمات کے عزتوں کے کہ اللہ نے دنیا میں جنت کا گھر دکھلا اب اسی طرح دیکھیں کہ جب ہم ایک تو ان خواتین کا بات کر رہے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے الحمد اور دوسرا سیدنا آبو شار اسلام اور بی مریم بی کون ہے یعنی ان میں علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو دور ہے وہ کس کا ہے محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے میں نے سورت نور کی واقعہ عف کی آیات جو ہیں وہ اپنے درس کے اول میں تلاوت کی تھی جس میں اب سیدہ عائشہ اور اسی ایک ترتیب سے دیکھا جائے تو سیدہ آسیہ بھی تو آخرت میں حضور کی بیوی بی بی بنے گی اور سیدہ عائشہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں تب بھی اس درس میں ایک ربط ہے تو بیوی عائشہ کا جو واقعہ ہے اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے اسلام نے عورت کو کتنی عزت عظمت شان دی ہے کہ ایک عورت کی عزت و عصمت کے لیے اللہ نے قرآن بنا دی اور اللہ نے قانون بنا دیا نظام بنا دیا ضابطہ بنا دیا ہے جو قیامت تک جاری رہے کیونکہ ایک عورت کی عزت کا مسئلہ تو یہ واقعہ افق جو ہے اس کی ابتدا یوں ہے کہ غزوہ بنی المصطلق اسی کا نام غزوہ مریسی مریسی ایک کنویں کا نام ہے اس وجہ سے اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں اور بنی المصطلق جو ہیں وہ ایک قوم تھی انہوں نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد المصطفیٰ کے خلاف صلی اللہ صدر خلاف بک